محمد اللہ وقفا الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا روق شوق نارجی بار سلام دلام علیک یار سیدی یا رسول اللہ والا وار صحاب یار یا حبیب اللہ سلام و سلام والی سیدی یا خاتم النبیین والا يَا یا يَا یا قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بل سننی مسلمان پائیو السلام علیکم حمد و درود ختم بعد و و ہے حق جل شانو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان د فتنیا دائمی پنا تا فرما اج دید ال نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی محفل مبارک جناب عثمان غنی صاحب نے اپنے بیٹے دی خوشی اندر منعقد کی تھی دوسری مرتبہ اس گاؤں دے اندر حاضری ہوئی ہے رمضان المبارک مبارک کا مہینہ ہے روزے کی گزار کے تو تقریر کرنا کافی مشکل لگتا ہے ہم جناب دے سامنے جس موضوع تک گفتگو کرنگا وہ جناب نے اشتہار دوتے بھی پڑھیا ہونا شانے مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالی تاجدار ولایت رضی اللہ ہوتا ہو سدکا بندہ ناچیز نو شرے صدرتہ فرمے دوستو اللہ جان ہوں نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر جب تو مخلوق نو پیدا فرمایا اسی دن تو آپ دے اصحاب اور اہل بیت نو منتخب کر لیا کوئی اتفاقی نال صحابہ اور اہل بیت نہیں بنے بلکہ خالق کائنات دے انتخاب نال بنے اور تنوں پتہ ہے تھڈا ساڈا انتخاب تو غلطی کھا سکتا ہے خالق کائنات کا جو انتخاب ہونا دوتے انگلی نہیں اٹھ سکتی اس ذات نے جنا نفور سے قدسیہ نو اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت یا رشتے داری واسطے پسند فرمایا وہ لوگ ان سمجھو کہ جنتی روہاں سن جنہ اللہ تعالی نے چن کے اپنے پاک محبوب کی خدمت چتا فرمایا اس واسطے ان لوگوں تو ہمیشہ جنتیاں والے کام ہی ہوئے نے اونا دا کردار اونا دے افکار دی بلندی دس دیئے کہ او لوگ اللہ دے ہی منتخب کیتے نے کسی اور دے منتخب نہیں اسان جدو مطالعہ دی زندگی پاک دا تو نفسانیت اور شیطانیت نام دی شہ نظر نہیں آئی اگر کسے بندے نو نظر آئیے تو اس دی نظر دا کسور ضرور پاکوں اللہ نے عیب نہیں رکھا ترتی پیا جڑے حضرات الجھن دا شکار نے اہل بیت دے بارے یا صحابہ کرام دے بارے او بچارے علمی نقصان رکھتے نے اپنے اندر جہالت دا شکار نے حقائق سامنے خل جان تو نو پتہ لگ جاوے گا کہ اللہ وحدہ شریک مولا نے اپنا محبوب بے مثال منتخب فرمایا ہے، ساری کا اور افضل بنایا ہے، او دے معامن و مددگار اور تعلق دار بھی اللہ سونے نے بے مثال ہی پیدا فرمایا ہے. اسے واسطے مدینے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے عالی شاہ نے کنز المال شریف دے اندر حدیث دیاں کتابوں دے اندر آقا نے فرمایا میں اللہ لا شریق مولا تو سوال کیتا ہے یا اللہ میں جنہوں رشتہ دیما یا جنہوں تو لوا ان جہنم کی اگ حرام کر دے تو مینو اللہ سونے نے میرا سوال اتا فرما دستا بات بات اے مت سمجھنا کہ نبی پاک دے وہ جنت اللہ کول منگی ہونی ہے جڑا کم دے کرے تے حضور جنت منگی ہو جاسے جی حبیب خدا دعا فرما رہے نے اللہ سونے نے تو کام ہی جنتی لے اس واسطے صحابہ کرام اور اہل بیتے کرام تو ہمیشہ جنتی والے کام ہی مولا علی مشکل کشار اللہ تعالی آپ دو شرف رکھتے ہیں دو شرف رکھتے ہیں ایک شرف نبی پاک سرکار دی رشتے داری ہے دا اور ایک حضور سرکار دی سنگت کا شرف حاصل مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی دے بارے حضرت سیدنا شیخ مجدد الفرسانی ردی اللہ تعالی عنہ مکتوبات شریف فرما کہ آپ سرکار دی روح مبارک آپ قفر سے انسری دے اندر یعنی جسم مبارک آون تو پہلا مولا علی سرکار جدو خالی روح دے, دے اندر سن اللہ تعالی نے ولایت دا سلسلہ اور رتبہ اس وقت بھی مولا علی دے سپرد یعنی <laughs> فیضان ولایت اللہ تعالی دی طرفوں جو نبیان دے وسیلے کے وسیل ملد وہ ہمیشہ تو مرتبہ مولا علی سکار نو کیتا گیا اور او رتبے ولایت مولا علی سرکار دی روح مبارک نیزان ولایت ملیا اور آپ کے کول ہمیشہ واسطے رنا اسے واسطے مدینے دے تاجدار صل اللہ علیہ وسلم شبے میراج جدوں واپس تشریف لے نے تو آکا نامدار سرکار نے فرمایا مینو اللہ دی طرفوں ولایت دی چادر ملی سڈے چشتی بزرگ لکھتے ہیں تو صدیق اکبر سرکار ارد کی عطا اتا حضرت عمر ارد کی مینو اتا ہوزرت اسمان ارد کی مینو عطا ہوگی مولا علی سرکار حضور نے فرمایا یہ آسان تڈے واسطے لے آدی وہ مولا علی سرکار نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مارفت ولا خدا دی پہنا دی نہ سمجھنا کہ پچھلے ولایت تو خالی سن تین نہیں ایک ہے فیضان نبوت ایک ہے فیضان نبوت فیضان, نبوت فیضان نبوت تین خلیفوں میں تقسیم ہوا اور فیضان ولایت مولا علی کے سپرد کر دیا گیا اب قیامت تک جو اولی بنتا ہے وہ مولا علی کے در سے ہی بنتا ہے اللہ سونے دا انتخاب ہے نا جی تقسیم ہے ونڈے جہا جا فیض انہیں تقسیم کر کے عطا فرما دیتا ہے جتنے تک ہے مراتب دی تقسیم کہ پہلا مرتبہ کہہد ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے اے تو اے بھی اللہ وہد شریف مولا کا ہی انتخاب سی اے مراتب جڑے نے او بھی رب سونے ہی تقسیم فرما کے تے نبی پاک سرکار دے سپرد کر دیتے اور نبی پاک سرکار نے انہوں مراتب دا لحاظ دیا ہویا سرکار نے شخصیات چنیا جو رتبا سدیق اکبر نو دینا سی اونا نو عطا فرمایا جو حضرت فاروق کے آدم نو دینا سی انتا فرمایا اور یاد رکھنا اللہ سونے کا انتخاب جو تقدی گے زمین تے بدل نہیں جانا کیوں ولہ ہو غالب امرے ہی ہاں اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے کام پر غالب ہے جہے لوگ علی پاک سکار نہل روتبے تب سونے دی تقدیر اتفاق نہیں برکھتے انہیں نہیں پتا نہیں اگر حقیقت تے طرح ہی ہوں حقیقت اس طرح ہوں تو زمین دے اندر بھی مولا علی سرکار دا ہمیشہ پہلے ہی رتبہ دس ویک خلافت دی ترتیب نو تو ابھی سانو تین خلافات تو بعد علی پاک دا رتبہ لبدا ہے تو پھر اس تا مطلبے یہ نکلا تقدی بھی اسی طرح سنتخاب مستفا بھی اسی طرح سی اور دا ایمان بھی اسی طرح ہی اس واسطے جملہ اولی کرام مولا علی سرکار دے چوتھی نمبر دے قائل نے تو میں جناب پہلے تے سامنے سرکار علی مشکل کشا سرکار دی شان دو حصوں میں تقسیم کرا ایک شانوں میں جڑی اللہ نے عطا کر دیتی اس علی پاک دا کسب جڑا ہے اور دخل نہیں رکھتا گل سمجھا جی ایک کہ آپ سرکار دی ایسی شان جس علی پاک کے کسب نو دخل نہیں رب سونے دی اتا خاصے دیں ہی اپنے ہیرے ہون دے اندر ہومتی سب نہیں رکھتا بچ مداخلت نہیں رکھتا رب دی تخلیق اسی طرح ہی ہے کہ اس نے انتخاب فرمایا ہے کسی نو خالی پتھر بنایا کسی نے ہی بنایا اسی طرح خالے کے کائنات نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار نو رب سونے نے تخلیقی طور اپنے ذاتی انتخاب دے نال او شانتا فرما دیتی جڑی کس انو ہے جیڑی کسی حاصل نہیں ہوئی او شان کا تو میں پہلے عرض کر چکیا ہاں کہ مرتبہ ولات آپ سپرد اللہ نے رکھ دیتا آلے آلہ میں ارواہ سن سڑے مولا علی سرکار تو ہے کیڑی نیکی ہوئی ہے جدی جزا اللہ نے دتی سی نہ محض اللہ سونے نے اپنے ازلی فضل و کرم دے مولا علی سرکار چن لیا دوسری آپ سرکار دی شان جیڑی اللہ سونے نے محض اپنی مہربانی ہے او اسی ویکھنے آ تو داماد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل ہے ہوں حضور سرکار دا داماد پاک ہونا اے آپ سرکار نو شان آپ کسب نال نہیں ملی نہ مولا علی سرکار نے کوئی نیک کم جدی یہ جزاپ مل ملتی ڈٹ کے آخو نہ سبحان اللہ رہی چاہتے جی تو چست رہی اللہ اللہ سونا تہو جی گلا سنو گا جہیا پہلو نہیں سنیا ہونی کوئی مان تازہ ہوئی فکر جاگے گی کوئی زمیر اٹھے گا تا ہزور دےڈا سدکا تو رٹ کے آخو سبحان اللہ تو مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالی نو سرکار دی اے شان کہ حضور سرکار نے اپنا داماد بنایا ہے اے علی پاک سرکار دے کسب اور محنت دا نتیجہ نہیں اللہ تعالی دے فضل و کرم دا نتیجہ سے اتنا عظیم رشتہ داری ملنی مولا علی سرکار نو اے حضور سرکار نے مہربانی فرمائی اصل چزل دی طرف رشتے گنڈے ہوئے سن اسے واسطے امام ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ فرماتے ہیں باقی بیٹیاں بھی حضور پاک سن چار بیٹیاں جو نے لیکن بی, بی پاک دی شان اس واسطے کہ انہ دا نکاح خالق کے تعنات نے اسمانا کر کے نازل فرمایا اس واسطے حضرت سدی اکبر سرکار بھی کیتی سی حضور دی بارگاہ بچ کہ یا رسول اللہ میں جناب اے شرف بخشو اپنی رشتہ داری دا کہ میں جناب کول سوال کرنا آیا وا سرکار خاموش رہ فرمایا میں اللہ کی امر کا انتظار کر رہا ہوں حضرت فاروق آدم نے سوال کیتا تو نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کرتا ہوں آخر مولا علی سرکار نے سوال نہیں کیا آقا نامدار نے بغیر سوال کے فرما वाँ वाँ رشتہ حضور نے فرمایا اللہ وحدہ شریک مولا نے میری بیٹی دا رشتہ مولا علی سرکار دے بارے فرمایا علی دے نال اللہ نے کر دیں اسی طرح حضور سرکار نے رشتہ جوڑ دتا معلوم ہویا یہ آسمانی فیصلہ سی. کیڑا فیصلہ سی سمانی فیصلہ سی اور یاد رکھنا جتوں تک مقام صدیق اکبر دی فضیلت د فضیلت کا معنی ہوتا ہے کسرت سواب سواب زیادہ ہونا حضور سرکار دی شریعت دی خدمت کے لحاظ صدیق اکبر نو عجر و سواب جننا ملے اتنے تک کو نہیں پہنچ سکتا لیکن چند فضیلت ایسیا نے جڑیاں علی پاک ناصل نے اتنے سی اکبر بھی نہیں پہنچتا ہاں اپنا مذہب عقیدہ جہا کھول کے بیان کرنا چاہیے ایسا یہ نہیں سمجھتے کہ علی پاک دی شان بیان کر تو تے صدیق اکبر دی کٹن لگ پہن نا نہ اللہ کی مہربانی مقام بھی برول و رہا نا دا مقام بھی برول ورا, ورا۔ حضرت سید نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ شریعت دے دوسرے امام نے شریعت دے دوسرے امام نے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ خاتون جنت کی شان زیادہ ہے آپ نے فرمایا میں حضور کے جسم کے ٹکڑے پر کسی کو فضیلت نہیں دے جا. وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے حضور سرکار دے جسم دا جز دے ذرا کھو نا سبحان اللہ اللہ دیا بندے ایسے واسطے سد کے جاواں میرے سیدنا امام میں مالک رحمت اللہ نے فرمایا لا فت لو رسول اللہ فرمایا میں نبی پاک سرکار دے جسم مبارک دے ٹکڑے دے کسی فضیلت نہیں دے سکدا کی مطلب اما ایشا صدیقہ علم دے لحاظ کثرت سواب دے لحاظ نال او فضیلت انہاں دی سی نبی پاک دا لخت جگر ہون دے لحاظ نال فضیلت خاتون نے جنت دیئے اللہ اللہ دے بندہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی ایہی سنیاں دا ایمان ہے ہر کسے نو شان مرتبے دے مطابق کی مننا چاہیے دا توجہ فرما حضرت سیدنا مولا لی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو اے فضیلت جڑی آپ سرکار نو پہ مل دیئے تیسری فضیلت جڑی رب سونے دی طرفوں عطا ہوئیے اتھے مولا لی دے کسب نو بیچ دخل کوئی نی صدق جاوہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچے حضرت عباس نو فرماؤں دے نے ابو طالب دے گھار پتر چوکھے نے آؤ ذراونا دا پہار ہول kar raha un میرے نال چلو کوئی پتر تصا لے آیا جی کوئی پتر میں لے آنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابو طالب دے بھائی آپ سرکار دے نال پے قربان جاوا مدینے دے تاجدار اللہ سلم, سرکار ابو طالب دے گھر گئے حضرت عباس نے حضرت علی پاک دے بھائی نو چن لیا حضرت علی پاک دے بھائی حضرت جعفر نو انہاں نے چک لیا جدو واری آئی مولا علی مشکل کشا دی مدینے داجدار نے سینے لا لیا سبحان اللہ سل کے شان مولا علی سرکار نسے نیکی وجہ نہیں لبی جی دولت پی نسیب آدی مدینے تاجدار خود گھر چل کے گئے کھڑے نے علی پاک ن چکن کی خاطر خدا دیا بندیا تینو مینوں کی اندازہ اور سکداوے وے کون جا کے پیہ چکدا اے مولا لی مشکل کشا سرکار نو اے مدینے دا تاجدار محبوب خدا پہ چک وے نے جنہاں دے ہتھ نوں رب سونا اپنے ہتھ فرماوندا وے अगली विलायत वाली हो चुकी सी अला सोने ने विलायत दरुतबा मौला अली नु ही अता फरमाया हो पिछलियां उम्मत याद रखना पिछलियां उम्मत अने حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرما گئے سلطان سبحان اللہ سد کے جاو جدو مؤلالی سرکار دی اکھ مبارک روز حضور سرکار دے چہرے انورت پیے سلطان بول بولتے اے تن میرا چشی ماں ہوے تن میرا اے اشی میں مرشد ویخ نہ رجا لوں لوں دے مڈی یارا لکھی لکھ چشمہ لوں دے موڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولاں تک کجا او اتنا دھیا وہ مینو صبر نہ آ میں ہور کی تے وال پجا او مرشد دا دیدار بے با ہو او مرشد دا دیدار ho sanu lakh <laughs> گور فرما اللہ دیا بندے مولا علی سرکار دی شان مبارک رب سونے مہد اپنی اتا فرمائی مزہ نہیں آیا درہ گونج پوے سبان اللہ میرے علی پاک سرکار نبی پاک نے چن کے اپنے گھر مبارک بھی پالیا حضور سرکار نے تربیت اپنی نظر مبارک دے د تو توجہ رکھنا اللہ دیا بندیاو میں مرس ایک گل کرن لگا اللہ دے قرآن ویچوں خالے کے کائنات نے حضرت نو علی صلات و تسلیم نو فرمایا سی اے میرے نو ورسا طوفان دینے ہون کشتی بڑا کشتی بڑا کے دی بے آئیون نا اے نو کشتی تیار فرمال نو کشتی تیار فرمال سڈیا سا نگاہ دے سامنے کی مطلب خاص نظر رحمت فرماوا گے کشتی تیار کرنی ور کرنا ہون میں جناب گل مولا علی سرکار دے صدقے لے آ کے تیرے سامنے رکھنا کھول کے اللہ واہدا شریک مولا نے ایڈا وا طان لا سن لے عام طوفان اٹھن تے جہاز ڈوب جاندے نے ہنجی جہازہ نو ڈوب کے رکھ دین نے بحری بیڑے ڈوب جاندے نے ایڈا طوفان جڑا ساری روئے زمین تے آیا سی جڑا پہاڑا اندے اتون دی گزر گیا سی مگر او کشتی جڑی حضرت نو علیہ السلام نے رب دی نگرانی ویچ تیار فرمائی سی او کشتی نہیں ڈوبی کشتی وچ بین والے نجات پا گئے میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بین کی مثال کشتی نہ دیے کیا اللہ لا کملی والے سرکار توجہ راکھو نو علیہ السلام دی کشتی سی اے امت مصطفیٰ دی کشتی اے اور رب دیاں نگاہ میں پئی پہی بندی اے حضور دی امت دی کشتی نگاہ مصطفیٰ میں پئی پہی بندی اے اس کشتی ویج بیٹھن والا کوئی بابا فرید اے इस कश्ती बैठन वाला कोई दाता अजमेरी ए कोई खाजा अजमेरी जावा मदीने दे ताजदार सरकार ने अपनिया नजरों दे सामने मौलाली सरकार दी तरबियत फरमाई لیے واسطے نے فرمایا میری اہل بہت مثال کشتی نو جا سوار ہو گیا نجات پا جائے گا جڑا پچھے رہ گیا ہلاک ہو جائے گا خدا دی بندے اے آوازاں والے بیلی آندے نے اوہ کہ سنیاں کول کدی علی دی شان بیان ہو سکدی ہے میں گل صدگے جاواں آوازاں والے بیلیو جنہاں کول وہی اے خدا ہوے جے انہاں شان نہیں بیان کر سکنی تے ہور کنے بیان کر سکنی اے ہاں جی بھنگ کوٹن والے بیلی نو کادا پتہ علی دی شان کی اے علی دی شان تے اونوں ہی پتہ لگ سکدا ہوے جن نے میرے علی دے جوڑے سدھے کیتے ہائے ہائے توجو سی رکھو نا سبح اللہ سدکے جاملہ دیا بندے اور فضیلت حضرت مولا لی سرکار عام مشہور ایک آپ کابت اللہ اندر پیدا ہوئے ली पाक दे तकसीम पई होंगी है दियोबंदी मौल भी अशरफ अली थान भी अपनी आखिरी तसनीफ बबादर नवादर के अंदर लिखदा काबा अल्लाह दे वलिया तवाफ करता है میں ادا حوالہ اس واسطے پیش کرنا کیتا ہے تاکہ ہر کسی جناب لگ جائے کہ باقی میں اللہ دیا بندیا حضرت ابراہیم ادم ردی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابراہیم ادم والی اللہ کا گزریا سرکار کابے شریف کی زیارت واسطے تشریف لیا ہے حج کرن کی خاطر تشریف لیا ہے کابا کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا یا مولا تیرے کعبے نو اتڈی دوروں ویکھایا اسا کعبہ نظر نہیں پیا اوندا جواب ملیا ਸਾڈی رابیا بصریہ پئی اوندی اے ساڈا کعبہ اوندا طواف کرن واسطے گیا ہویا یا گل سے اعظم رکھو سبحان اللہ ہاں توجنا خدا کی پڑ سکنا ہے رب قرآن دا اکا ہمش خیر فرمایا جڑے میرے انولی لوگ نے پاک لوگ نے نیک لوگ نے ملسالے والے لوگ نے یہ میری ساری مخلوق تو افضل نے ساری مخلوک تو نے ہتا کیوں خنزیر تو بدتر نے اور جہاں نے کمل کیتے نے اپنے رب کی فرما برداری کی مستفا کی تابے داری کی انہوں نے اللہ سونا فرما ری ہائے ہائے ہائے ر آخ ن اللہ خدا دی قسم کر گیا نہ ادھر ویخ مدینے دے تاجدار نے فرمایا آسمان رسالت دا آسمان رسالت آپ صدق جامع آسمان رسالت دا چمک دا سورج مدینہ دے تاج دار نے اور علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنو اہلِ بیتِ کرام صدق جامع میرے آقا نے فرمایا آسمان آسمان دو جڑے اللہ نے تارے لائے نے اے آسمان آباستِ امان نے حفاظت دا سمان نے میری اہل بیت زمین والے امان ہے ادھر ستارے مکن گیا سمان ٹوٹ جاوے گا ادرو اهل بیت او فرد مکن گے جڑے پاک اللہ نے نفوس قدسیہ پیدا کرنے ہوندے نے ہر زمانے وچ جیڑا بھی کتب اوندا وی یاد رکھ لے امام عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ اپ دے ملفوظات شریف دے اندر البریص شریف دے اندر لکھیا ہوئے اللہ سونے دے اس کلندر اس سے زمانے لکھیا ہوئے فرمایا ہر دور دے اندر سوا لاکھ ولی ہوندا ہوئے <تصفح> <تصفح> سوا لکھ نبی سوا لکھ سہابی سوا لکھ بندہ روزانہ ساہ لینا ہے امام صاوی مالکی رحمت اللہ نے شرا جوہرا لکھیا لکھے آئے فرمایا اللہ وحد شریک مولا نے جڑے بندے دے داہ آد چوی گھنٹے آندے اندر سوا لکھ ساہ ہے سوا لکھ ساوے سوا لکھ ولیے سوا لکھ سہابی سوا لکھ نبی سوا لکھ راتی بڑا رب نے انوکھا رکھ چی سد کے جا معلوم ہویا اس سوا لکھ دی تعداد ساہ پورے پے ہندے نے جی وہ نہ میرے رنگے کھوتیا رب رکھ کے کی کرنا ایماندار وہ آپ نے میرا باہر ہی خدا کی دھرتی کے اوپر بندے تو وہ ہی نے جنہوں نے سد کے اصل سا لے پھر اور خدا دی قسم کر کے آنا وہ کیسے بد ہیں لوگ امریکہ جیسے جو ایسے پاک لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں لانتی ہو تمہارے تو سانس ہی نہیں کی برکت سے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہارے جیسے کتے بلے کو رکھ کر خدا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے تو اصل جو بنائی ہے خدائی اپنے ایسے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہے <تصفح> راکھو نا سبان <تصفح> اللہ <لگا> اے <تصفح> نا ضرور جائے گا نال سمجھنا اللہ سونا ہر دور دے اندر سوالک ولی رکھ دا ہے اس دے اتے ایک کتب ہوندہ ہے جنہوں کتب لگتا باکیا جاندہ ہے غوصان دا وڈا غوصا کیا جاندہ ہے وہ ہمیشہ مولا لی دی اولاد وی چوئی ہوندہ ہوئے آرہا <تصفح> کدھی اولادی چھو؟ سوہ لکھ ولید ہوتے ایک غوث ہوندہ ہے وہ کدھی اولادی چھو ہوندہ ہے؟ یہ شرف مولا علی سرکار نو اللہ نے بخشیا ہے ہاں ہاں ہاں انہ نو اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے اور انہ تو ہی ولایہ تگے تقسیم دی رہ گی اور نبی پاک سرکار دے دین دا فیض آم اندار ہوئے گا اس واسطے مدینے تاجدار نے فرمایا میں تر جا چ رہا وا اگر قابو پھڑو گے کدی گمراہ نہیں ہو گے ایک فرمایا اللہ کا قرآن دوسری میری اہل بہتے ہے اے دو ماں دا رشتہ بڑا گوڑائی خدا دیا بندیا مگر ہر احلب کی میں گل نہیں کردا پیا او, او, او نفوس دی گل پیا کرنا جنوب اللہ اولا شریک مولا نے ولایت واسطے چنیا ہوں یہ ہمیشہ قرآن دے نال رہندے نے ہمیشہ سنت نبی دے نال رہندے نے خدا دی قسم کر کے انا اللہ شریک مولا اس میں ترتی دی میخ بنا کے بھیجیا وے او زمین انہاں دے صدقے چل اے اے شان مولا علی سرکار نوی اللہ نے عطا فرما کے دتا غور فرما مار پیا کرنا ہوں جناب کابا تمن کا جڑا شان ہے اے خالی مولا علی نو نہیں ملیا ایک اور بھی صحابی ہے حوالہ بڑا نایاب ہے ہاں مولا علی سرکار کی فضیلت یہ نہیں ہے خالی میں تو یہ کہتا ہوں ادھر ویکو کار سارے کھے نے خدا دے بولو اے جنے مسجد نے کھے گھر نے بولو بولو اسے واسطے گل سمجھنا اسے واسطے حکم ادیس پاک دے اندر کہ کیونکہ سارے گھر خدا کیا ہے؟ اس وجہ سے حضور نے فرمایا تین مسجدوں تو علاوہ کسے مسجد دی زیارت تل سفر نہ کرو گل نہیں سمجھی تین مسجد ایک مسجد نبوی ایک مسجد حرام ایک مسجد بیت حضور نے فرمایا نہ تین مسجدوں تو علاوہ کسی مسجد کی زیارت کرن واسطے سفر نہ کرو کیوں کہ اگر جاؤ گے کسی اور مسجد کی خاطر پھر تی بناوٹ نقش و نگار تعمیر اور حسن دی وجہ نار جاؤ گے پھر تے, تے خدا دے گھر ویخ نہ گئے تو سنیا سمان سامان ویکن گئے تے تین مسجدوں حضور نے باہر کیوں رکھیا مسجد نبوی شریف اس کو باقی مسجدوں پر فضیلت ہے آہ! کیوں فضیلت ہے اس کو حبیب خدا نے تعمیر کیا سبحان اللہ! تو اوتھے زیارت دی نیت نال جاؤ کیونکہ باقی مسجد دی نسبت اس فضیلت ایک وکری ملی ہے ہوں خالی گھر خدا دا نہیں مستفا کا بھی تح مسجدِ آرام ول جاؤ انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے انہوں بھی فضیلت نبی دی تعمیر دی حاصل ہو گئی مسجد اقصاول جا وہ تھے بھی حضرت سلیمان اور دعود علیہ السلام دے سلد کے جامعہ آپ دی اولاد نبیعہ نے بنایا ہے بھی فی نبی دی تعمیر دی گئی باقی مسجد دی زیارت کی نیت کر کے نہ غور اور سمجھنا اللہ دیا بندیا ہوں باقی ساریا مسجد برابر گھر خدا نے برابر گھر خدا نے کئی اتوں جان جانے نے دی مسجد زیارت کرنا کرنے وہ جی بڑی سونی مسجد تھے کوئی مینا کاری ہوئی کوئی اٹ لگی کمال ہے وہ جی میں فیصل مسجد ویک کے آیا شاہ فیصل مسجد پنڈی والی اسلام آباد والی کمال ہے جی جناب اقل گم ڈی سونی مسجد دنیا دیا چیزاں لگا کل کہ شان پہ بیان کرنا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا قرب قیامت کے وقت لوگ مسجدیں تعمیر کریں گے ان کو سجائیں گے مختلف زینتوں کے ساتھ فرمایا پھر فخر کریں گے دیکھو ہماری مسجد کتنا حسین ہے کتنا حسین ہے اور ایسی مسجد جو ہے وہ خالی جس نے تعمیر فخر کیتا جاوے کہ سونی مسجد کھی الٹا قیامت کی نشانی دسی گئی اور مسلمانوں دی تباہی دا سبب دسیا گیا کیونکہ خالق کے کائنات دی نگاہ وہ مسجد جیڑی حضور داتا صاحب وگیا بنائی ہوگی <laughs> لیکن اس مسجد اندر خدا دا دین ہوے ہو حق دی بات وہ <laughs> مسجد دی فضیلت فخر تو کرنا چاہیے سی کہ یار اصا مسجد بنائیے بھئی سدی مسجد نبی پاک دی مسجد دا نقشہ ہے <laughs> <laughs> وے خاقا انعامدار میں مسجد پائی سی نا سادی مسجد دا دور سرکار دی کی نبی پاک تعمیر کرن لگے تعمیر کھڑی کر لگے عمارت کھڑی کر لگے مدینے تاجدار علیہ وسلم بارگاہ صاحب نے کیتی یا رسول اللہ مسجد کرمایا جی میرے برا مورسا علیہ السلام دا چھپر سی آپ ہی میں جرسا علیہ السلام دا فرمایا چھپر سی آپ مسجد میں دی بنا صدکے جاوہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا میں اٹھ کھلو نا تے ان دو چھاتے جیڑی یہ میرے سر دے نال لگے باس اتنے ایک اچھی بڑھایا جیس تو بہت ہی اچھی نہیں بڑھا اور مرس <laughs> تنا تے اللہ دے بندے بندیا بڑیاں پکیاں بڑیاں کھڑیاں سنگے مرمر لگے کھلے نے مگر اللہ میں اکبال تو پوچھ واہ واہ زندہ باد گلندارے لاہوری فرماوندا ہے اللہ نے حکم کیتا او فرشتو او یا مولا جی فرمایا ہے ڈھا دو سبحان اللہ او یا مولا تیرے گھر بڑی محنت نال بنائے نے انہاں دے ڈھا دئیے او یاو فرشتہ جا انہاں دے گھر گرا دو او یا اللہ کیوں فرمایا حقرا بس جودے سنا مارا بت فال یہ نمازی ایسے کھڑے نے جڑے ادھر حق دا طواف بھی کر دے بوتوں سجدے بھی کر حق رام بس سنا مارا با بہتر چرا گئے ہر و دیر بجھا دو میں نہ خوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے میں نہ خوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دوار <تصفح> <دکتیف تصفح> <تصفح> یار توجہ <تصفح> ہے <تصفح> فرمایا فرشتہ اور میں مر مردی اٹان تو بڑا تنگ نا خوشو بھیزارو مرمر کی سلوس ہے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو اور میں نو کچھی مسجد چاہی دیئے مگر گالتے وچ میری ہونی چاہی دیئے ایک کہو جی مسجد مرمر دی پڑا ایک کھڑے نیتے جڑا موڑ بھی مرمر مار کے گل کر دو وہاں زندہ وزندہ وہاں باز. oh, دردہ ہے ایدرو چودری بیٹھا ہے ایدرو خان بیٹھا ہے وہ وید کدھر سجے کبھی وہ گل کر لگتا ہے کمیٹی دور وہ چور دولے جی وہ سوچ کے خلاف بولی تو ایک کنجر سود کور جی وہ بےغیرت خلاف بولی تو ایک خور و بےغیرت بیٹھا ہوتا ہے ایسی مسجد جس میں خدا کی بات کرنے کی اجازت نہ ہو <سؤال> وہ مسجد کائر <قائد> کیا <سؤال> خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا گھر وہی ہے ہر گھر میں ہر کسی کے گھر میں اس کی مرضی کی بات ہوتی ہے جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر خالق کہو بات کسی اور کی ہو گھر خالق کہو اور بات کرنے والا ڈر رہا ہو بھی میں کہ کیوں بیان کر ڈر ڈردے تو میں آخیا جناب یہ دسو بھی جدو ترتے ہیں تو ڈرن والا تو ہو گیا بائیمان تو جرد ہے مٹی سوار ہے تو ود بےمان ہوگا حق پہ بنتا سی اٹھ کے آدھا مولوی صاحب رب تیرہ نلا ساڈا نبی پاک کلے تیرے نہیں ساڈے بھی نبی نے دین کلا نہیں قرآن کلا تیرہ نہیں تو بیان کر جیڑا تیرے میں بھی اکھ دیکھے گا سی اکھ کٹ دیا مسلمان تو فیر سی خدا دی قسم کر کے آنا تا اکبال دا ہے میرے لیے مٹی کا ہرم او بنا دو بندیا بار سورت توجہ فرما میں تیری فکر ہی بےدار کرنی سی دعا کر شالا اللہ سونا مسجد ممبر نبی پاک دے حق کا مرکز بڑھا ہنگاما ہنگامہ نہیں رہا ہنگامہ ممبر و محراب دا ممبر اور محراب کا ہنگامہ ختم ہو گیا جب اس ممبر پر مولا علی بیٹھتے تھے بیان علی کا ہوتا تھا حق دا بیان ہوتا سی بیان حضرت امیر معاویہ کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا بیان حضور کے صحابہ کرتے تھے حق کا بیان ہوتا تھا بیان مہر علی شاہ گولڈ بھی کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا بیان اللہ حضرت فاضل بریل بھی کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا لیکن آج شومی قسمت یہ ہے ممبر رسول کا ہے بات کسی فضول کی ہو رہی ہے دعا کرو شالہ یہ ممبر جو ہے نا مسلمانوں یہ قدر سمجھ آ جائے راکو نا اللہ ہوں سمجھ لیا میں گل پیا کر دا سا تین مسجد کی طرف ہوں کابے تلا والی اللہ سونے کی مسجد فضیلت رب سونے دے پاک ابراہیم خلیل نے تعمیر حضرت مولا لیشکل اللہ انور سرکار بھی اتے پیدا ہوئے نے <سؤال> وجہ سمجھ نہیں آتی بھی اتنے پیدا میں ہو گئے کوئی ہے گل کرنا ری? سڈے ہسپتال ہوتے نے وہاں دے کی چکر تو میں یہ وجہ یہ سوچتا رہا کتاب پڑھنے چایا کہ بی, بی سیدہ فاطمہ بنت سد آپ دی اما جی محترمہ آپ جب حاجت ہوئی ہے تو آپ کیونکہ کابے شریف لوگوں دا اتقاد ہے سی عقیدہ رکھتے سنے کے اس واسطے وہ پج کے گئیاں بھی اتے دعا گی اللہ دی بار گاہے گئیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اتھے پتر پترتا فرما دتا اس سلسلے دے اندر ہوں میں دوسرا صحابی حضور کا دسنا جہرا پیدا ہویا ہے ازالت الخفا انخلافت الخلفاء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ لکھتے ہیں مستدرک حاکم کے حوالے سے وہ حدیث کی کتاب ہے فرمایا دوسرا صحابی جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے وہ حضرت حکیم بن ہزام ہے کون ہے حکیم ان کا نام ہے ہزام کے بیٹے ہیں یہ دوسرے صاحب بھی ہیں جو کہاں پیدا ہوئے بولو بولو تو اصل یہ نہیں سمجھتے علی سرکار نو فضیلت ٹھیک ہے آخر ضرور اللہ سونے دا پاگ گھر سی مگر میں آخا گا میرا تینو فضیلت میرا لی دے گیا ہی شالی سرکار نے تینو شان بخشی ہے اللہ دیا بندے آگے اور فرما میرے مت حضرت علی مشکل کچھ آتی شان فدیلت جڑیاں رب کی طرف مہلونا اتا ہوئی سن اے چند تیرے سامنے رکھیاں نے ہوں شانہ بیان کرنا جڑیاں میل مولا علی سرکار نے محنت حاصل کی خیال ہے کیوں اس واسطے گل سمجھی ایک میں نقطہ ارد لگا ایک نیک کام نیک کاموں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی ہونا ایک ہے اللہ کی مہربانی سے نیک کام ہونا حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے اللہ کی مہربانی سے نیک کام ہوتے ہیں جب اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس سے نیک کام ہوتے ہیں سمجھ نہیں آئی گل دی جدینے کے تاج دار دی نگاہ ہو جائی نا او دے تو نیک کام ہوتے نہیں دے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی یہ ظاہر ہے حقیقت وہی ہے اللہ مہربان ہوتا ہے پھر ہی سیدھے کام ہوتے ہیں ہاں پھر انسان سے صحیح کام ہوتے ہیں نیکی ہوتی اس وقت ہے جب پہلے سے وہ مہربان ہو جاتا ہے توجہ نہیں کی تھی اللہ دیا بندے آؤں اور فرماؤ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جدے جی تے مہربان ہو جانی ڈاللہ! او دے تو پھر کم بھی انسانا والے ہم دینے تے اے نہیں کہ اہمیں دعوے نالی تے حضور دا غلام بنی آوے تے دعوے نالی تب کچھ بنی آوے تے آکھے حضور سرکار دیباس جی حضور دا کرم میں تے کامو مان بندے پڑھا سورا آلے کام سورا آلے تے آکھے کرم کندہ ہے مراد جزور کرم ہوں بندڑے پتا ایک نات بیلی لگا سی داڑی ایک نقلی ایک فصلی داڑی شریف دیاں تر قسم نے ایک کنیا ایک اصلی ایک نکلی ایک فصلی اصلی داڑی ہو گئی پوری سنت برابر ٹھوڈی تو تھلے چار انگلا इधरों भी प्रचार उगला असली दाड़ी नकली हो दो हो है? है बदमाश रखते समझना चलो रखी तो है सुना जे बदमाशा च बैठा उन्हें आखना को पूरी तो नहीं साराद द्रगे ने द्रगे की ने? द्रगी जारी जिनस ना द्रगी जिनस ए, درگی جن سے دوسری قسم کے داڑی یہ کوئی داڑی نہیں یہ داڑی نہیں گل سمجھی تیسری قسم دڑی بھی فصلی رمضان کا مہینہ آیاڑی نکلنی شروع ہو گئی رمضان نکلیا تو داڑی گیب یہ نام مراد فصلی جنس سانو نقلی دسلی جدو تکر گئی ہے نا یہ اللہ یہاں چوئے مار گولیاں مارے پھر ایک گل بنے گی مان ایک دانت ڈاٹ پہ پڑے پتا کی ہمیں کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں ہوا دیکھا تو گونگلواں چھلیا میں کیا سرکار یہ تسا سے فرمار ہے جی ناراض نہ ہونا میں کیا تصوی فرما رہے جی ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں کیا وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا فرماتے ہیں من سنتی فل ہے سمنی جن ساری سنت چلی ہے وہ سڈا نہیں میں کہنا مراد آقا فرما نے سڈا نہیں تمیاں میٹھو بنی ان करनी पा जाए हां जद सारा आवाई तोया पा जावे कि नाथ पढ़ता है प्याल फैसला नचना हराम है पर कह यार नच के मना लवान मेरी मैं बैठा सा मैं क्या किश्ती तेन मैं ए लम्मा पा लवाना <laughs> खाना खराब हो नवी गल <laughs> اکلیا بھائی مانا یہ اقل دا فیصلہ نچنا حرام ہے یا شریعت مستفا کا فیصلہ ہے وہ مردوت آ میں آکل چنگی یہ اکل دا فیصلہ ہو گیا شریعت مستفاق کا فیصلہ ہے ناچنا حرام ہے ناچنا حرام ہے جب یہ آقا کی شریعت کا فیصلہ ہے تو تڑا عشق چکی پھرنا ہوشکار نچ کے کہ کیوں تو سلطان راہی منا چلیا تیرا بیڑا گرک تو نبی پاک نہیں کہ سلطان رائی نہیں جی نبی پاک نہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آکا دار نچنے سے نہیں مانتے ناراض ہوتے ہیں آقا مانتے ہیں حسین کی طرح قربانی سے مانتے توجہ ہے راکو نا سبحان اللہ خدا دے بندے آغا اور فرمائے میں داں نال نہیں بندی اے جناب جھوٹ بولن والے ناتھ خاندو آئی خدا دی ایمان سوز مینوں ایک کاندا عمرے دا ٹکٹ میں کیا بے لیا ایمان بچے گا تے عمرہ وی کرے گا تے ایمان سڑن والیاں ناتا پڑدے نے انہاں دیاں ناتا قادیاں مزمتا نے مزمتاں نے کلام اوہی اے جڑا اللہ حضرت بریلوی لکھ گیا اے یا مہری علی شاہ لکھ گیا ای یا گیا ای جا سلطان باہو لکھ گیا اے سڑکے جا جڑا سلطان باہر سرکار فرما لان سلامتی کو ہر کوئی مگد پر عشق سلامتی کوئی او منگنی مانی ترما من اش کو دل نو غیرت ہوئی او جس من دل رائشک بچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی او میرا عشق سلامت اوے رکھی باہو ایمان نو نیا دھروئی او آخو نا سبھا سدکے جاوا گور فرماؤن مو لالی سرکار دی شان سنا جڑے کم محنت علی سرکار نے کی آئے آئے آئے آئے مولا سرکار دا کم سی رات بستر علی پاک سرکار دی رات بستر نہیں سی کیونکہ اللہ فرمانا تا تاجا فا جنوب میرے جڑے بندے نے انہاں دے کروٹ نال نہیں لگتے صدق جامع مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو اے دروے خالہ کے مولا مہربان سی نبی پاک سرکار نے انتخاب فرمایا سی شا علی دو مگر شا علی سرکار نے اللہ وحد اولا شریک مولا دی فرما برداری کے میں کی تیئے کیڑا کم میں نبی دی شریعت دا جڑا مولا علی نہ کیتا ہوئے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس داماد نے نہ کیتا ہوئے دروے خدا دی قسم کر کے آنا عبادت اللہ دے ولیدہ شیوائے اللہ دے ولیدہ اپنی داڑی مبارک علی پاک نے پھڑ لینی آکھنا مولا کریم علی سارا تو ود مجرم تری بار گا कार ने अला सोने की बार गांव रोना फरियादा करनी, करनी रंगा मुजरम तेरी खुदाई देर कोई नी मौला करीमा मैं माफ कर दे आप इंज वट खावना इंज वट खांद्या रहना हाँ जी मस्जिद के मेहराबर जिमें सपा डा वट खां बात ने रो रो तड़प तड़प के मेरा राहत गुजार देनी हाथ मारना आखना दुनिया किसी और जाके धोखा दे अली तेरे धोखे नहीं आुनिया में तेन त्रै तलाक दें हूं अली देर चस नहीं सकनी خدا دیا ارشد کے جاوا مولا لی غری غری دنیا جا کسی ہوبان اللہ دنیا کسے اور دوکھا دے کلندر اقبال لاہور ہی فرما کلندر لاہوری علامہ اقبال سرکار فرما نے اتار ہو رومی ہو گزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آر گائی اقبال فرما ہے بہو اتار رومی گزالی تاضی جنے بھی نے نا جن ادھی رات اٹھ کے اللہ دی بار گاوج فریادہ نہیں نا دے चेर कुछ नहीं हथी आता तू की समझना इमजी दे जड़े बेली सुते पे ने इन सोफे सैटा दे, दे उ बेडा डबल बेड देना विलायत लगती है इनको विलायत मिलती है विलायत इनको मिलती है मगर लंदन की विलायत हाँ खुदा की विलायत जो है वो ऐसे पलंगों पर नहीं मिलती समझना खुदा की कसम करके आना रब ने ऐसी धरती को बनाई जिथे वेले संडे वागो खा के सौ रहकी लभदी होब कोई रब सोना खुदा कसम करके आना जिमें वेलने रखी दा रब सोना इंज रगड़े पट दई तो फिर अपनी यारी दौलत है, है, है। समझना तू یہ دولت میں آ مل جاندی حضرت ابراہیم مدمر اللہ تعالیٰ خورا سان داد آپ بادشاہ سن پلنگ دے اتنے لےٹے ادی رات دا ویلا ہوا چھت تو آواز آئی جی گھوڑے دی ٹاپ ہے پوچھا بے لیا کی خیر پہ आंता कोई <laughs> नी मैं घोड़ा लैन आया घोड़ा इतने घोड़ा गवीचा लया वा इब्राहिम आता खुदा बंदे कभी छतों के उ घोड़े ली मौला फरिश्ता आया खड़ा से जगा ए अब्राहिम जे छत्तां घोड़े नी ला पलंगा तरब भी नी ला तू कि लिया اٹھیا بادشاہ خورا ساندہ پلانگ چھڑے تے درویشی مال لے فقیری مال لے کیونکہ کلندر الہ اور یلہ میں اقبال فرماؤں دے اقبال فرماؤں دے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے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 سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کوڑ بادشاہ وقت صدر یوب آیا سی فقیر بیٹھا ریا وے اٹھ کے ہاتھ بھی نیچہ ملایا کیا ملا ہندہ جنہ کلی نبی دے دروازے تے پائی ہو وے خدا میرے کو مولالی <سؤال> سکار کی اولاد نے حدرت میرے علی گولوی دے کو اگریز آیا ہاں جی سپریڈینٹ سرا ونڈی کا آن کے کہیں لگا شاہ جی دسوڈا رقبہ کن سی جائداد لکھنی ہے جائیداد کنی ہے فرمایا کی ساری جائیداد لکھنی ہوں مشرق تو لے کے مغرب پی کر یہ جن بھی جائیداد میرے گوس دیئے گوس نے میرے سپرد کر چھوڑی ہے آخو نا اللہ سدکے جاوا توجہ حضرت حدرت علی لیے خدا دے بندے فکر خود ایک بادشاہی ہائے ہائے ہایا جن نبی سرکار دا دروازہ مل لیا دنیا دے بادشاہ خدا دی قسم جوڑے چکن کی بھی اجازت نہیں دا رکی سمجھاوا میں تو یہ کی بے نیازی ہوتی یہ کی دولت جنوب یہ مل جائے ہائے ہائے ہایا بادشاہوں کے خوشامتی فقر و ولایت سے تعلق نہیں رکھتے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں فقیر وہ ہوتا ہے جس کو ایک دربار کی خوشامت آتی ہو بات نہیں سمجھ آئی ہاں حضرت اللہ اقبال فرماتے ہیں میں مجد الفسانی کے دربار پر حاضر ہوا میں نے عرض کیا حضور مجھے فخر تاؤ کہ عرض یہ میں نے کہ عطا مجھ کو ہو فقر آنکھیں میری بینا ہیں والا کن نہیں بیدار آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند. اے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار کیوں؟ کہ یہ جو پنجاب کے پنجاب کے پیرزادوں سے بول رہے ہیں فرمایا ابو جدید نے کہ یہ ادھر فخر کی ٹوپی کے ساتھ جو اپنا شملہ چڑھاتے ہیں نا تو اس سے تو اپنی عزت یہ ڈھونڈتے ہیں فکر ان کو ملتا ہے جو اپنی ذلت ڈھونڈتے ہیں رب کے دین کی عزت ڈھونڈتے ہیں اقبال فقر کی دولت ان کو ملتی ہے جو حسین کی طرح اپنی عزت تو خاک میں ملا دیں اور خالے کے کائنات کے دین کی عزت پر جان قربان کر دیں ہر چیز قربان کر دیں اپنی عزت کو خوشامتی بادشاہوں کے نہ ہوں کشام صرف ہماری کرتے ہوں ایسوں کو ہم دولت فکر آخر سبحان اللہ میں گیا ادھر کسور والے پاسے فریدی صاحب کسور والے پاس تقریر اشتہار لگا کڑا ایک صاحبزادہ صاحب کے بارے اتنے لکھا اقوام متحدہ میں کادری چور وردیاں تو نقش بندیاں یا یہ نیا ہے جو اقوام متحدہ سے مل رہا ہے یہ کیسا ہے وہ پھر پتہ لگا بے چشتی ادھر بھی سلسلے چار نے تو ادھر بھی سلسلے چار نے سنا گیا چار دن ہمارا سلسلہ ہے قادریہ غوث پاک سے فیض ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو یورپ سے فیض یافتہ ہے وہ سلسلہ پادریہ ہے یہ <سلام> قادریہ کے مدد مقابل ہے توجہ جو ہے یہ <سلام> سلسلہ پادریہ اس کے سربراہ اپنے آپ کو کہلاتے تو قادری ہے لیکن فیض سارا لندن سے لیتے ہیں ان کی ایک ٹانگ مدینے میں ہوتی ہے دوسری ٹانگ لندن میں ہوتی ہے یہ سلسلہ پادریا کے فیض یافتگان ہے سمجھ لینا میں اشارہ ہی کرتا جاؤں ہمارا سلسلہ نقش بندیا ہے کیا ہے یہ فیض بہاوت دیپ نقش بندی سے حاصل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اب جدید دور میں ایک سلسلہ اور نکلا ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ نسبندیا کون سا سلسلہ ناسبندیا جانتے ہو ناسبندیا نہیں جان دے تھے اتے ہیلتھ سینٹر والے کون یہ جس کو منصوبہ بندی کہتے ہو کون سا سلسلہ ہے یہ سلسلہ نسبندیا کے فیض یافتہ ہے ہاں ان سے جس نے فیض لینا ہو وہ اپنی نسبندی کرا لے اس کو فیض ملے گا یہ سلسلہ نسبندیا کی لانت ہے وہ رحمت کا فائدہ ہے یہ لانت کا فیض ہے یہ لانت کا فائدہ نسبندیا سلسلہ اور ہمارا ہمارا ہے سوہر وردیا کیا ان کا ہے سور مجھے کہنے لگا ایک شخص چشتی یہ سور وردیا کون سا سلسلہ ہے میں نے کہا یہ پینٹ شرٹ والے یہ سلسلہ یہ سور دی وردی اور کی یہ سلسلہ سور وردیا کے فیض یافتہ ہے اے? اور ایک ہمارا ہے چشتیا ہمارا ہے چشتیا اور ان کا ہے گشتیا یہ <laughs> <laughs> سلسلہ گشتیا جو لانت ہے جو, جو فلمی کنجروں فلمی کنجر جو کام کرتے ہیں جو اخباروں پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ننگی یہ انہیں سفید یافتہ ہے سمجھ لگی نے ہوں چار سلسلے کے فائد سے ادھر جڑے آنے سنو بند ہو گئے ہوں جاری ہو گئے دڈ حرام ہی ملتے نے سدکے جا خیا بندے سلے سیال کوٹ د ایک سید تالب حسین شاہ صاحب ہوئے پہلوان سن کشتی دنگل کرن والے سن راتے خوابت ہاں نے ایک شخص آیا کنجر تیرا ڈیڈ تیراک تو پہلوانی واسطے بنیا میں یا رب سونے کی عبادت بڑیا بنیا नाल, उठ नहीं ते बरा आंधा उठने के खंजर मारा फिर घबरा के जागे तीसरी बारा फिर साओगे कोई ड्रामवन वास्ते आया होगा खाब देर फिर वेख्या उंजर वे। ढेड त रख्या ताले है सयदे। दंगल करे कम कमांू लगा फिरना वे सैयद तालेबुरसैन शाह साहब उठे खुदा दी कसम करके आना लंगोट साड़िया हूं लंगोट उस यार दारी वाला कस लिया इबादत रब सोने की शुरू फरमा दी फर्मा दिती उस पहलवान सैयद ने इबादत जब शुरू की रात दटा रखिया माला अली तुल सदके जा जदों नींदर आगनी ऊटा आना हांजी वाल खिचीचने अख खुल जा फिर यार दादत चला छा जड़ा पहलवान से हडिया निकल आई पिंजर रह गया सुक के पीला हो गया मगर जिसम सुख गया जान बन गई जान ताकत चा गई वहाबी रे सन पिंड च सदा दाखद वहाबियाू अज फसल ना बीजे जे मैं नहीं बीज दया क्यों फरमाया कल बार छानी जे उन्हें आख्या तालिब हुसैन शाह एवं मारना तेन आई तू भी तो साढ़े वर्गा ही तू भी तो साढ़े वर्गा ही है और लोटे पता को लोटिया यह ते तेरे वर्गा جنہیں ماسی ہڈا یار در قربان کرڈ حرام اللہ کی وھاوے جنا یار پیچھے سب کچھ گوایا رب کچھ فرما آخر اچھا تالم شاہ کل تیر توا لا تنا پیا نہ کل بارش آنی ہے تو لو تو خدا ہے تینوں کی دسیا لالی کل ویخ لا گے تین آپ نے فرمایا آپ نے فصل نہ توجہ رکھنا وہ بیس سٹ کے آ گیا نہ بیس اٹھ کے آ اگلی دہڑ آئی وہ لگی ہوں ٹائم لے کے آپ نے دسیا دسیا بجے بارش آ جانی وہ ٹائم ہویا بارش آ گئی انہیں مت آ کے ٹی وی ویکھن والے ولی نہیں بن سکتے ہاں ولی بنتے ہیں ٹی ٹیویا دیکھنے سے ولی وہ ولی پدر تو بنتے ہیں مگر ولی نہیں بن سکتے وہ بنتے بن ولی نہیں بن سکتے اللہ دے, بن دے آ, اگلی دہاڑ ہوئی شاہ صاحب کی جو دو ٹائم آیا بارش دڑا دڑ شروع ہو گئی ٹر کے آئے کیا لگے شاہ جی سچ آخیا سی آپ نے فرمایا ہوئے ماں سڈا ہے रब सोना हूं जी गल कर लगता है ना कल परसों जो भी करनी हो दस दिता तालब हुसैन शाह ना काम कर लगे है نہ تخ تاج میں ل کرو سپاہ کرو سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے صدقے جام لا دیا بندا میرے مولا لالی سرکار نے آخنا سبح اللہ رات مولا علی سرکار نے مسجد نبوی شریف کے مہرا بچ رات گزار دے جا ہوں آل علی دی ہوجم تو بھی ویلی او مدینے کا دا تاجدار فرما فرمایا شہر اچھ میری آل وستی ہو تے شہر والا کوئی بندہ تو ود پرہیزگار ہوگا فلے سمنی میرا تلک نہیں ہویری آلو ود پرہیزگار کوئی ہوگی ہو جی میری آل جی میں ود ہی رہا وا ہر پاس میری اولاد ہوے ہو گی جی وجے گی ہر کسی اگے ہی ہوئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا دی قسم کر گیا نہرماؤ ادی رات کا ویڑا مولا لی نے اس طرح گزار دینا آپ سرکار کی آدت مبارک سی. دنیا ترک کرن چھڈن دا علی مقام واہ. آجا. آجا. آجا. کیونکہ دنیا کا طالب خدا کا بندہ نہیں بن پکیل گل جو یاد رکھنا میری گا خدا دی قسم کر کے دنیا کا طالب نہیں ہو سکتا. صرف راب سونے ہی طالب ہو سکتا جی مولا علی سرکار سنو فکر ملتا سادگی دنیا چڈن چ فکر سارا پیا جی رب سونے کا راز ہی اسے گل تائیوں پیا تھی جدوے پیر پجاروں تے آئے نا ایمان خدا دی قسم کر کے آنا مدینے دے تاجدار طرفوں ولایت دی دولت ہی کھوس دیتی گئی ہے ختم ہو گیا سلسلہ بند ہو گیا فکیری ہے کیوں اس واسطے کہ لبنا سی علی پاک وشقت یہ تو مشقت رہ کے لبنا سی علی پاک سرکار ٹاکیاں لگے کپ کپڑے پاؤں دے سن کسے پوچھے تھے کول تو بڑے بڑے خزانے آن نے ان دورے خلافت پاڑے کپڑے <سلام> کیوں انجھ دے پاؤں جے مولا علی نے فرمایا اے دے وچ دو راز میں پچھا حضور کےڑے فرمایا ایک را دے وے علی تکبر نہیں اللہ بھی بار گاوے چھ ہمیشہ نیازی پسند کر وے میں فکیری چاہتا وا دوسرا وے دا مومن ہو میری اس سادگی دی پیروی کرے گا دی قسم علی پاک سرکار دا فرمان سنیہ۔ دو ماں دیاں کتابا مچو میری ناک کٹ کے کتیا کے پاک اور میں پوچھنا آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے یہ ایسا لباس پہنتا ہوں تاکہ مومن بھی میری اقتدا کرے مومن میری اقتدا کرے اور صدقے جاوہ مومن پڑے تھلا ترپیہ لوے لاکھ ایک کئی تیدا تو کئی تیدا مومن ہے میں لگی آپ آپ فرماتے ہیں معلوم ہوا علی پاک کی نگاہ میں مومن ہے تو حضرت پیر سید امام شاہ صاحب جیسا مومن ہے جو علی پاک کے اس کام میں ابتدا کرتا ہے ہائے ہائے اللہ دیا بندے آپ سند گئے حضرت سیدنا غلام فرید بابا غلام فرید کوٹ مچھڑوالا <سؤال> والا <سؤال> دائیں ہوں عشق دے ملک دے میری ایسا کتڑی نکھ میاں سنو سنو یہ وہ علی ہیں جن کے غلاموں کی یہ شان ہے سنو، حضرت سید ناب الحسن خرقانی گوڑی کرن گوڈی کروڈی جان دے جے اور فصل نی گوی کری دی گوڈی کرن گئے فصل دے اندر کئی دا ٹپا ماریا نا تے مٹی دی کی تھانے موتیا پری آئی دوسرا ٹپا ماریا مٹی دی تھا تے سونے پری تیسرا ماریا تے چاندی پری اللہ دی بارگاہ چرد کر مولا سونے آڈان پہن لگا میں پجاری ہوں مینو یہ تو نہیں چاہیے مینو تو تینا کر دفے کریں گے ہائے ہائے ہای مدینے نے دے تاجدار نے دتا سی گلام دیستر مدیجدار دنوں آدھے کیونکہ حضور سرکار ویا کر سن دے تے بھی میں تاری زبان چن لگا دے بھی آپ سن کے پتری گل سمجھ آ گئی ہے بیٹی سرکار آپ دیتی مولا علی سرکار کی طرفوں بھی آپ ہی سرکار نے خرچہ مبارک اٹھایا کہ سرکار نے جو بستر دتا سونے میں پڑھ کے خدا دی قسم اش ہش کر اٹھیا وہ مسلمان کدھر رڑ گیا یورپ کے یورپ کے بازاروں اور یوروپ کی یورپی سامان اور سائنس کے سامان کے خیالوں میں ڈوبنے والوں تمہیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں تم تو دنیا مردار کے عاشق بن بیٹھے یہودی کی طرح تمہیں کیا ملے مدینہ کے تاجدار نے جو بستر دیا تھا علی فرماتے ہیں اس بستر کا حال یہ تھا ہم اس بستر پر رات کو سوتے تھے اور دن کو ہماری بکری اس میں گھاس کھاتی تھی सुभाग <tiny> कि छेड़ो भूषण दे हाथ रखोत दुनिया के चान तपड़ गए खुदा की कसम जो पूछल के हाथ रखो ना वो चान तो थले खलोदा ही दुनिया चान तपड़ गई तुम्हें मसीता चह गए میں کیا سرکار زمین پاک کر نے باقی چن دی لوڑ رہ گئی او <laughs> مرادو <laughs> <laughs> زمین فریادہ کر دی ہے یار لا یہ دو لت ڈر کر لا مرد ہی مر جائے جنوب نہ خدا دا پتا نہ رسول دا پتا نہ دیتا نہ ماں دا پتا نہ پتا ہر شہ ویچ کے کھاد ہی آتا ہے ایک کنجر نیلا ٹھیک ہی پتا رہ گیا ہے یا اللہ اے کدو مرے گا میں پاک کو میڈی تو میں تیرے ورگا خدا دی قسم کر کے آنا جاوے چن پلی تو بابے فرید رنگا مولا علی رنگا زمین زمینا ہو چن بن جائے سبق بڑی بیٹھا سکول گنا تودہ سو سال پچھا لے جاؤ کر گیا گلا کر کے تھی سانو چودہ سو سال پچھا کھڑو جے میں کہ نہیں جی تمہیں مگاہ کھڑو ویخ بکواس وے کے سکول دتاب ہم چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں اب پیچھے چودہ سو سال جب جائیں گے تو ہمیں کون ملے گا بولو تو سے پیچھے چودہ سو سال پیچھے جائیں گے تو مدینے کا تاجدار ملے گا کائنات کا والی مختار ملے گا چودہ سو سال پیچھے کی طرف جائیں گے تو ہمیں مولا علی مشکل کشا ملے گا اگر بی بی بیبیاں پاکا دیکھا گے تو سی دائشہ سدی اور خاتون نے جنت جیسی ملے اور اگر او جانا ہے تو سڈے اگے بندہ کھلوتا ہے سلطان رائی یہ گاں کا ہے بڈی ویکھو تو ریما کنجری ورگی یا او جہاں میں آدک جاوا چاہ باس اللہ دی کی دے میں دیکھو میں وہ آخ ساری لیڈر نہیں وہ ساری لیڈر وہ آ گئی ہے لندن اپنا امریکہ چار گھنٹے کلنٹن ملاقات کی تلاد کی تیرا بیڑا گھر کو میں جی اللہ کی دن آتا ہاں میں اپنی بازی کر دانتی ہو جی پی کڑیے نا کجرا دے کنجر بھی بڑے کھڑے نے فخر بھی کرتے خدا بھی کرم ایسی مہتو جی یاد رکھنا مسلمانوں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے تو اس وقت تک مسلمان تو کھجا انسان نہیں بن سکتے جب تک چودہ سو سال پیچھے کی طرف نہیں جاؤ گے انسان ہے یہ تو کتے ہیں بلے ہیں جن کو خدا کی قسم انسانیت کے مانے کا پتا نہیں یہ تمہاری رہبری کریں گے ہمیں چودہ سو سال پیچھے جانا ہوگا اور جب تودہ سو سال پیچھا ٹر گیا ساری دنیا تیرے اگے لگ جانی جی تگاہ ہوں تینوں سائن اگوں لایا ہوا ہم نے ٹولا کھوتیا نکل प्रोफेसर खोता अमरीका तू अली अली तक पहुंच जा अमरीका भी तेरे अगे ना जमें खोता नस दई मैं नैनू मौत है खुदा भी कसम चौके चंगासी दे तेन पता नहीं اللہ سونے دے پاک محبوب سرکار تھی کر پہنچونا ستے اللہ سونے نے مومن نو مقام کی دینا ہے مومن نو طاقت کی مل دی آہا ایسے واستے کلندر اللہ اور اللہ میں اقبال اندر ہاں یہ سچ ہے چشیم بر آدے کو ہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم بر آدے کو حل رہتا ہوں میں آل محفل سے پرانی داستا کہتا ہوں میں کیڑی داستان پرانی کیڑی پرانی داستان سنو کی شئی سنو کی شئی یہ جدید کسو کی طرف نہ جا یاد رکھنا جیسے ایک فرقہ وابیا ہے سنو اسی طرح ایک فرقہ جدیدیہ ہے یہ ایک بڑی معلوماتی بات ہے فرقہ جدیدیہ ہے یہ فرقہ جدیدیہ, ہے یہ فرقہ جدیدیہ جو ہے نا یہ بریلویوں میں وادیوں شینا مردہ یہ ہر کسی میں تقسیم ہے ہر کسی میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں فرقہ جدیدیہ کے سمجھ آئی نہیں کیڑا فرقہ ہاں یہ رکا جدیدیا کس کی پیداوار ہے سکول کالج کی پیداوار ہے ان کی زبان پر جب سنو گے نا تو کیا کہیں گے جدید دور جدید تعلیم جدید بندے ہیں جدید ہے نام مراد جدید تو ہر شاید جدید بنا کھڑا ہے نام مراد آ جے نچائی کھڑا ہے سلطان رائی نا قرآن آتا ہے वला जो वाला ले, ले जो ब्यारो मायो मा लेखी मिलती ना तहीना औरत पैर हौली रखे आवाज गैर आवाज ना सुने जदीद आला पता की आंदा है जदीद आला आंता जब तक ना पढ़े आगर सिंगार धूरा रहता है खुदा की एक कंजर भैन क्या सुनाई وہ بہن پھر جب سن دیا نا وہ آندھی ہے سنگار تو ادھورا ہے پھر آشک تو ڈھونڈوں سے بتاؤ یہ جدید فرقہ ہے کیا ہے ہاں اس میں آپ کو کنجر ملیں گے غیرت ملیں گے ملحد ملیں گے زندیق ملیں گے آکام خدا کا مذاق اڑانے والے ملیں گے قرآن کو توہین کی نگاہ سے دیکھنے والے ملیں گے نبی پاک سرکار کے گلابوں کو ہمیشہ حکارت کی نگاہ سے دیکھیں گے یہودوں نے سارا کو نگاہ سے دیکھیں گے یہ فرقہ وہ ہے جو تمام فرقوں سے بدتر ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان وہی ہوگا جو جدید کی طرف نہ دیکھے ہمیشہ قدیم کی طرف آہ آہ آہ آہ تھوڑا جا دیا جدیدیہ کی پیداوار ہے یہ پانچویں جماعت کی کتاب ہے جم دجائز جنوب ویکن ہوگا چلو جی بنوی جی پانچ پڑھا لیے ہو جاؤ مرا در شاید گوا کے نا قلم ہی فڑا چکر چ کوئی اکل تکا اترا اور یہ کلم نکبیا قلم بھی کہو ہے نا مراد اگو تختی بھی نہیں دستے بھی لکھنا کا دیتے میں جس لائٹرین جاؤں لکھا مجھے تم سے پیار ہے خدا دی قسم کوئی نہیں نہ لاری دا نہ مسیطا دا جتے جاؤ اتے کتنے لکھا ہونا <laughs> <laughs> ایسے ایسے شیر لکھے ہوتے دا کی نام مراد قوم دے ہاتھ کلم آ گئی میں آردو دو چے سن اڑ لکھے چنگے سنادو لٹری لکھن والی قوم افسانہ نگاری ہو رہی مجھے تم سے پیار ہے पुत्री कोई इंसान ने, ने? खोथे चंगे खुदा करके आना हा सदके, सदके, सदके। आेख पोलियो के कतरे नहीं रहे पांचवी की आख बाजी के साथ हाल बैठी نظر آئی دس نہیں ہوتی آختی ماڑ بھی آ تے کتنے اپڑ گیا ترقی لان کے چکر سا لا خدان یہ ترقی خدا بھی قدم کر مایا نہ یہودی پیسے کی واری اوندا نا مرا سکولاں دے اوپر ڈڑا ہو ایہو جج باندر پیدا ہون گے ہیں تے نہ کھلے ہی کھانے نے ہر پاسے نہ اور کی کرنا خدا دی قسم کر کے انا جس قوم کی عورتیں بے حیا مرد بے غیرت ہوں وہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل خوار رہتے ہیں اور جن کے مرد علی مشکل کشا جیسے ہوں آہ سات جنت واقبا فرماندی ہے وے نہ غیر بندہ و نوے نہ و غیر بندے شرمایا تو پہ کر سدگے جاوا جن کدی دنیا کا مطالبہ مالا علی سرکار تو کیا ہی نہیں <تصفح> خرید کر کے لے آ جڑے خاندان نے نبوت گھر پلے خدا دی قسم کر کے طلب رہ جائے جنہوں اللہ سونے نے جنت دا مالک بنایا ہوے۔ جنہوں خالق تالا نے جنتاں دیاں کنجیاں سپرد کیتیاں ہونن او کدی دنیا مردار دے طلبگار ہو سکدے نہیں جڑی چند دنا وچ بندے دا فون نکل جاوے یا بندا اے تے اینو کے دنیا تو ٹر جاوے خدا دی قسم کر کے انا اک وارا حضرت سیدہ خاتون نے جنت توجہ فرما سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا مدینے دے تاجدار تشریف لائے نے وی پاک نے گلے سونے دا ہار پا مدینے دے دار پائے میرے قدم مبارک بار رکھ لیا آجی اندر داخل نہیں ہو رہے عرض نے ابو جی ہو جے کی گھر داخل نہیں فرمایا بیٹی مینو تیرے گھروں دنیا کی بو پی آئے دنیا دی سبان اللہ ایمان داس اس کو کہتے ہیں زہد ترک دنیا فقر درویشی اللہ میں اقبال فرماتا ہے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دی کا ہے فقر غیور آہا. یہ فقر غیور اسلام ہے مدینے دے تاجدار بال کلو ہے فرمایا بیٹی دنیا کی بو پہ اتاریا ابو جی اے لو سرکار نے صدقہ کر گل کرن لگا شرموہیا صبر کنات والیا بیبیا بندے غیرت والے ہون ایمان والے ہو خدا دی قسم کر کے آنا خالی ہاتھ بھی آن دنیا دیا طاقتوں چی لاج بھی ہوں اپنی عزت کی لاج بھی ہوں جدوں بغیرت بنے آبی پاگ کی لاج لے گئی جمدی بوکدا فرد ہے دور سرکار کیچال پھرد سانو خون اندر گرم جو نہیں رہا تھی وہ کلندر اکبال فرما ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ رضو باقی نہیں ہے نماز روزو قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے ح قربانیا کی کھڑے مگر تو تب نہیں رہے گہ گلام تیرے تے حکم یہ چلتا ہے توں ان حکم تو بغیر اپنے پیر نہیں چک سنا پٹھے منہ تیری زندگی دا میں تنوں دسا تے پڑ گیا اگر تیرے اندر وہ خون سی جڑالی پاک دیا رگاں خدا دی قسم کر کے آنا پھر اے طاقت سی مولا علی سرکار دی تلوار سن آپ دی تلوار ہے سبوتی کافر دی تلوار ہے ٹوٹی علی سرکار دے مقابلے آیا آپ نے فرمایا ٹھہر جا تلوار تین دے فرمایا ٹوٹی تلوار دے مینو دبوتی لی کیوں فرمایا اے نہ سمجھیں تلوار دے سہارے جتنے ہیں ہے رب غفار دے سہارے جتنے ہیں دنیا کی آخے گی علی ٹوٹی تلوار لڑ پیاسی سبوتی تدکے سپر پاور کنجر پہلو 10 سال پابندی لائی رکھی اقتصادی ملک ویلا کر کے اصلا چکا کے سارے کنجر کتے بلے سور سارے کٹھے ہو گئے دلے کھڑ دلے تگڑ دلے ساریا جنس کٹھے ہو گئے ایک نیٹالے ہو گئے پنتالی سور کٹے ہو گئے चाली होमानस चाली कट्ठे होने एक डाढ़ा पता नहीं जे कले आवे ते मुधार फेरना चल समझ लगी خدا کی تسم اٹھا کر کہتا ہوں کافر کہ بے غیرت ہوتا ہے بے غیرت ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور غیرت مدھ ہمیشہ دلے ہوتا ہے ایسے واسطے تے سانو بے غیرت بنانے میں تکرچے یو دی سکول کا دے واسطے کھول لینے تاکہ غیرت قسم ہو جا شانہ با شانہ غیرت میتی زوا رہنی ہے جو دو شانہ با شانہ شانہ با जदों काम चलेगा आ, बाजी किसी की बैठी किसे अबा आये डैडी आप ठहरे मैं फ्रेंड से बात कर रही रौले मुका लामती नाम मुरादा इस नाल चूहे मार गोली खा के मर जा तू क्यों बनिया खुदा की कसम करके आना अगले दिन लाहौर मैं सफर बड़ी लतीफे चढ़िया इंगलिश बुक अच्छा एडी सारी बुक चुकी उ नी आए अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए देखे फर फर फर फर फर फर इंग्लिश आयागी फर फर फर फर फर फर इंग्लिश आया मैं वेख्या मैं खेया, मैं क्या गल सुन इन चूहे मार गोलियां चंगा क्यों मोड़ बी चूहे मार क्यों मैं इस मुसलमान मरदी तो झूए मार गोली चूआ मरदी ना मुराद है इनच ल हलाल दिखा कहता लिताब वेचण मैं नहीं उखी बेचण ना मुराद है किताबे बाजी वेचण यद मतलब तू लोगों सबक देना शाबश बई काम तीत रखा जे वैसे यार एक है जो एक गल समझा जो इन सवाल कर लगा मसीत अल्लाह का कारण किसी और अल्लाह का कारुती लै जाओ जे जुती अख तो हट जाए तो छड़े जुत्ती अख तो इधर उधर हो ने छा जुती नहीं छड़ टी लगन शह रद्दी नहीं छे कि नहीं छह देते नहीं जुती भैण शैतान के कार जा छम ने بیٹی کو بیٹی جیسے آہا, آہا عزت آزت جدے پیچھے جانا قربان ہو جاتی سنجانتی قوم نے اپنی بہو بیٹی بہن کو اپنی ماں کو ایک جوتے کے برابر بھی نہ سمجھا ہو جوتی آنکھ سے ادھر ادھر ہو جوتی غائب ہو جاتی ہے اٹھا لیتے ہیں وہ ظالمو جب بہن ادھر ادھر ہوتی ہے آنکھ سے تو اس کو کون چھوڑتا ہوگا اسی وجہ سے مرد جب بغیرت ہو جاتا ہے عورت عزت نہیں بچا سکتی جب عورت کی عزت نہ بچے تو پھر خاندان برباد ہوتا ہے ملک برباد ہوتا ہے پھر دشمن کا دفاع نہیں کر سکتے بلکہ دفاع کا سوچتے بھی نہیں اور دفاع دشمن کا وہی سوچتے ہیں جو ہمیشہ رگوں میں غیرت مند خون رکھتے آرتمند خدا دی سکول نہ پڑھیے آٹم کی بنے گا میں کہا بہلی آ کسے خسرے آخیا خسرے کسے آخیا اصلا رکھ لائے انہیں آخیا سارا دشمن کہڑا <laughs> <laughs> رات <سؤال> کنگریز آئے رات ساری رات بازیاں پیش ہوٹل فل دیا چادر کرنا جسرو میں کیا دشمن ہوتے ہیں مولا علی جیسے کے دشمن ہوتے ہیں مولا حسین تو اتنے حضرت پیر وار شاہ بولے وارد شاہ فرما چودویں سد تیرہویں سد پٹھ گئی جہان تو میرے میاں دیا ماپیا تو रन्ना मरदान तो गई वे मिया गुंडी रन दुतरी दलेर बनया गांे बच करदेरी मिया बरसा हूं दौर ने गिदड़ा दे پا کے لنگ دے خدا دے بندا دلیر کی نشانی کمزور ن معاف اپنے تو تکڑے متھا لا اپنے تو تکڑے بوز دل کی نشانی گل جی پارا بھی ہال بھی گسا مولبیاں جیسے مولبیا کا بیڑا کرک جا یہ کھانا خراب ہو جائے ہاں مولبی خبردار میں چوہے مولوی شیر میں مولوی جی میں مسیطے گیا مولوی اتے جناب میرے نالڑ پیا میں بہو فر کے مسیطو باہر کٹ د गल को करने वाली देखो ना दे गुस्सा उथे निकली बीमाना तू जो शेर दिल हों मा वेखदा तू उतने वेखदा जेड़ा तेन हर शाय लुटदेन मारद رکھا سڑا اپنے تو ماڑا ویس کے کلوا نہیں تگڑا ویس کے کدی چڑھ گئی چل کے جاوا مولا لی تو آخ سبان सदके जावा मौल तो जिन्हें आप तो तगड़े मथा लाया माड़िया सदके जावाजोरी निया बार हूं दौर ने गिदड़ा दे پا کے لنگ دے سب دے بندیا دلیر نشانی ہے کمزور ن معاف کر تکڑے متھا لا اپنے تو تکڑے बुजदिल की निशानी है माला वेख केगड़ा वेखा याद आ गया जनाबित्रा भारा है, है। साढ़ा भी उ हाल सा भी गुस्सा मोरबिया खड़ोदा हाँ जे थे जी मोलबिया का बेड़ा करके जा खाना खराब हो जाए हा मोलबी خبردار میاں جی کردار کا دن اتر شیرے تھلے والے بھی اگلے چوہے مولوی شیر مولوی جی میں کیا مولوی اتنے جناب میرے نال اکھڑ پیا میں انہوں بہو فرق مسیٹو باہر کٹ د گل کون والی دیکھو نکلی ہے بہی مانا شیر دل ہوں مال بھی وال نہ اسلے وال جا تر شا لیا تین مارد پیا तेरी इजत बर्बाद निगावा रख के बैठता है, तेरी भी ते है। वो खत्री आंदे आना ही बड़ा अपने तो माड़ा वेख के खलोदा नहीं तगड़ा वेख के कभी कड़ गई छद के जावा मौलाी तो आख सुबाना सदके जाव मौलाली सरकार तो, तो मथा लाया माड़ियां माफ किया सदके जावाजो फर्मा आप सरकार गुजरते ने मौलाली गुजर रहे ने एक बंदा गाली क्डन लग पिया मौलाली सरकार ध्यान ही नहीं लगे गए किसी अर्द की अली खैर कदा ही नहीं किया रखता अली इस वास्ते ध्यान ही नहीं किया खुदा दे बंद सदके जाव लोगों ने हां की, की जिना शाना पाइना मकाम पाए ने जिनाद नाम क्यामत तोड़ी देंे रह اونا اللہ سونے دی مخلوق کی لگا وتاؤ کرنا میرے مدینے تران کی تفصیل واسطے ایک نہ لڑے گا اس نتے قرآن دی تفسیر ایک نال لڑے گا وہ ٹولا پتا کہڑا سر وہ خارجیا کا ٹولہ وہ کلمہ تے پڑھ دے سن پر دے سن بھی مشرق نوز بلا امیر بوبیا بھی جانے مشرق کیوں بھائی آکمو الا ل فیصلہ کراستے تیسرا بندہ بٹھایا ہے تو فیصلہ اندر کرایا صحابی ابو موسا شریف وچ بہ کے تینا فیصلہ کرایا تی قرآن دے خلاف چلے یہ اللہ سونا فرماندہ حکم صرف میرا ہے حکم میرا ہے فیصلہ کھڑے کوایا یہاں بندے کو فیصلہ کیوں کرایا تو مشرق ہو گئے کی ہو گئے مشرق ہو گئے اے فتوا کھن لایا اسی خارجیاں بولو بولو کہ لایا سر دے لایا حضرت علی نشرک کیا کی آخرا حضرت امیر معاویہ بھی مشرق آخرا ہوں یہ قرآن کی سمجھ نا آئی علی پاک جیسے دے جا خود ہے فرمایا خارجیا فرما کے فرما خارجیا ہاتھ قرآن فڑے سن مولا علی سرکار فرما نے اے چپ قرآن ہے علی تے اللہ کا بولدا قرآن تو چپ قرآن دا بولنا دا قرآن سبحان اللہ تو معلوم ہویا اے تکبر بھی نہیں اللہ دیتوں بیان جی کر لینا کسے لے دا تے تکبر نہیں مولا علی نے فرمایا یہ خاموش قرآن اے علی اللہ کا بولتا قرآن ہے کیا مطلب قرآن میں جو کچھ لکھا ہے علی تو کر کے دکھاتا ہے علی کر کے واؤد اور کرنا انہوں نے مشرق آخر بولو انہاں چلا یہ تے خدا دے شریک ملے کلے ہوں ایتوا جا وی نا جی دا ان مچرک مچرک مچرک مچرک چھرک تھرک تھرک تھرک چھرک یہ سمجھیں جنس کتوں دی ہے موٹی جیتا نشانی دفنی. مولا علی سر کا آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی کو فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ پہلے آپ کا دور خلافت تھا آپ ہاکے میں وقت تھے فرمایا ان کو سمجھاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ تاکہ حجت تمام ہو جائے اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو بعد میں ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اللہ فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے کے صحابی جاتے ہیں سارجیوں کے پاس فرمایا تم کیا کہتے ہو ان الحکم ولہ ل جو حضرت ابو موسا شریف صاحبی نے فیصلہ کیا ہے وہ تو قرآن کے مطابق کیا ہے。<تصفح> وہ تو قرآن کے مطابق کیا ہے اللہ کا حکم چلے گا لیکن چلانے والا تو بندہ ہی ہوگا آپ <تصفح> نے جا کر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا حکم چلانے کے لیے آگے بندے کو منتخب نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر بتاؤ اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب مرد عورت آپس میں جھگر پڑے سب آنسو اہل ہی و ہاکم امن اہلیہ ہا مرد کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا آئے اور ایک عورت کی طرف سے فیصلہ کرنے والا آئے اور وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں تو بتاؤ خدا نے کیوں فرمایا کہ بندوں کو جمع کرو جب عورت مرد جھگڑ جاتے ہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حکم تو خدا کا ہوگا لیکن چلانے والا بندہ ہی ہوگا چلانے والا بندہ ہی ہوگا کچھ کی سمجھ میں آ گیا دی بہت بہتی فری سی مولا علی نے ڈبری قہٹ کر دی مولا علی نے, نے چکیا تلوار خارجیاں نال سوڑ سدکے جا اس ہاق میں وقت تو لوگ کہتے ہیں شریفوں کا سیاست سے کیا کام ہے میں نے کہا یہ جو تمہاری جمہوری شرارت ہے اس کے ساتھ شریفوں کا کام نہیں رہا سیاست تو وہ اس, کا, اس کے ساتھ تو کام ہی صرف شریفوں کا ہے جو علی پاک جیسا ہو وہی آ کے بن سکتا ہے آہ خدا دی قسم کر کے آنا سن لے مولا علی سرکار نے عبد اللہ عباس کے ذریعے سے جب ان کو مناظرے میں خاموش کرا دیا جو پھرنے والے تھے پھر گئے راہ راست پر آ جو نہ آئے مولا علی سرکار نے تلوار اٹھائی خارجی کلمہ پڑھنے والے تھے مولا علی سرکار نے کلمے پڑھنے والوں کو نہیں دیکھا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ امت مسلمہ میں کتنا بن کر ابھرے लिहाजा बात को समझना कैंसर हो लत से लत बोलो बोलो यूदी सबक पढ़ा छ जिसम बचाने लत कट देजोर यह सबक नहीं पढ़ाया भी जोड़ा फितना कैंसर बन के हजूर दमत फिरके बलाई आते फलाई आना काटा मरोन लत ना कटिए علی سبق پڑھا گیا وی ہزار خارجی مارے یہ شاہ علی کو امتیاز حاصل ہے صدیق کے اکبر جہاد کرتے رہے کافروں سے عمر بن خطاب جہاد کرتے رہے کافروں سے عثمان غنی جہاد کرتے رہے کافروں سے جب بھاری حضرت سے مولا علی مشکل کشا کی آئی انہوں نے تلوار اٹھائی اور سلب سر قلم کر دیا اس کلما پڑھنے والے کا جو حضور کی امت میں فتنا پیدا کر رہا تھا بات نہیں سمجھ آئی اور, اور میرے آپ کا نے فرمایا علی کون سے لڑے گا اور ان کی لڑائی کے اندر تمہیں اجر ملے گا کہ تو جنت کا مالک ہوگا کما کالنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھنا آج تو سنو آج ایسا فیصلہ تو نہیں چاہتے کتنے اٹھتے ہیں خود اٹھاتے ہیں ان کی سر کو بھی کرنے کی بجائے جب کوئی استفاق کرنا چاہتا ہے ستنے کے خلاف بولنا چاہتا تو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے یہ پد نیت ہیں مولا علی خیر نیت رکھتے تھے میں نے کہا ظالمو تم حق اور باطل کو گٹ مٹ کرنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ باطل کی فراوانی ہو باطل عام پھیل جائے ہر گھر میں گھس جائے اس کے خلاف بولنے کی تم اجازت نہیں دیتے اور صدقے جاؤں مولا علی پر یہ ہے حکومت اس کو کہتے ہیں جو مولا علی نے کی ہے کہنا سبحان اللہ ذرا بحث کی خدا دے بندیاں سیدنا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دیاں صفات مبارکہ جڑی ہیں آپ نے اپنے اندر پیدا کیتی ہیں سن. یعنی اللہ سونے درستے وے چونہ نے محنت کیتی ہے محنت مولا علی کی تھی خدا دی قسم کر کے آنا اس محنت کا سلا بھی اللہ سونے نے مولا علی نو بے بہا تا فرمایا ہے مولا علی سرکار اپنی زندگی کا ہر لمحہ مستفا کے دین کے لیے وقف کرتے تھے کی <تصفح> خیال بولو تو ہاں؟ وہ تو ہر لمحہ اپنا حضور کے دین پر قربان کر رہے مولا علی سرکار نو پھر عظمتہ حضور سرکار دے دین دی خدمت نال ملیاں دینے مستفا دین خدمت ملیا نے مولا علی سرکار دے وہ مقام وہ شانا اج اس وقت ایسا دین دے سنو یار ایسا کم از کم دین پہ چل چلتے نہیں کم از کم باغی باقی نہ بنی ہو او آخری میری گل سن لگ اب دن دشمن بننے آپ اصل تو دین تو باغی ہونے خدا بھی قسم کرتے میرے نا کتابیں پہ کتابیں دیکھ کہ ایسے قوانین اور اصول بنا دیتے گئے یہ طرفوں جڑے کھلم کھلے قرآن دکڑ کاندھے نے اور قرآن تکسیب کرتے ہیں قرآن دا انکار کرتے خدا رسول دے دین دا دشمن مسلمان ہو سکتا سامنے کتاب پہ تاریخ تاریخ وہ جدید تحریکے او جدید او جدید تاریخ نسماں اور اسلام ہوں اسے لکھا ہی سن سن چورانوے تو ستانوے تک تاریخ اٹھی نظام آئلی قوانین بنایا گئے آئلی قوانین اور انکوائری کمیشن خواتین کا انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے خواتین کا تو وہ خواتین جو ہے کہ خواتین میں خواتین نہیں یہ خراتین ہے خراتین کہنے <laughs> لگے کیوں مہنگا خاتون کمانا تو ہوتا ہے پردے دار بی ہے یہ جڑی دوڑ کدی پھر دی ہے پہلوان یہ بی بی ہے یہ خاتون ہے یہ تو خراتین ہے خراتین میں لگا خرا تین کس کو کہتے ہیں میں نے کہا گنڈو گنڈو گنڈوئے جان د جی تولی تو تو سانپے آدھے سانپے وہ سانپے ویٹے جی زمین ہے تو وہ کنڈی تا کے پھر ہے کنو فری دنڈوئے جی یہ خواتین نہیں ہے یہ وہ گنڈو ہیں جو تمہیں پھنسانے کے لیے تو اے یہ گنڈو گڈوکی سر بڑا پتا کیا لکھ کہتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اگر مرد چار شادیوں کر سکتا ہے تو عورت چار خامند کیوں نہیں رکھ سکتی سد کے جاوائیں سکول دلانا تو औरत चार ना हो कानून ने बने पाए हम फिर आके मेरी नक ला दो गल थोक है लात हो समाज की निशानी के तौर पर इस्तेमाल करना ये कैसे امور کی جو سنت مطلب ہے اس کو بلا قید رکھنا چاہیے اس کو قید کر لینا کہ یہ بھی بات یہ امور کی سمت کو منسوخ کرنے والی بات ہے سرکار کی سمت کو منسوخ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں کسی پڑھ کے رنگ پہ سلام نہیں ہے اسلام کے نبی کے حکام کا نام ہے کسی کو مسلمان بلا اس کے حکام میں خدا بھی بتایا بابو کسی رنگ کی قدم بھال ہے یہ سب تو مسلمان ہے एक मुश्क से कम दाड़ी वाले के पीछे ने मांग पड़ना गायर है इमाम की शर्तें सुन लो इमाम की शर्तें क्या है पहली शर्त इमाम की यह है कि उसके पेट शर्त हो उसके गले में दाड़ी मुझ से बिल्कुल बिल्ला हो पांच वक्त कलब से शराब पीकर निकले यह इमाम की शर्तें इस ऐसे इमाम के अलावा और किसी के पीछे ने मारना पड़ा मैंने एक शरत मैं शरतिया मारी मैं क्या सरकार तू नुक अजू हो सकू तेरा पीर अजदा हो सकता हो सूझ क्यों नहीं अगर ये सारी है तो जो बुल्ला के लिए हराम है वो पीर के लिए हराम है वो पवी के लिए हराम है वो हरकत के लिए हराम है जी शराब चुकी है मैं भी तो चित रख दी है मौल भी नहीं कंधी सौड़ी ना हो तू नक दी लाई होगी देरी हो जाती है कोई ना میرے کوئی مسلے نہیں جٹکے کشمیری میں مسلح جدو جہر جہاد ہے یہ دہشت گردی وہ دہشت گردی اس کو کون یاد کیا میں جتکی مثال پر دینا نا کا چھکا ہوں وہ پڑھا چکا جانتے کوئی مٹا مار کے بندہ نس جائے دو چار چونڈ مار کے نس ہوتے مگر پی جناب سبر نظر نہیں آتے وہ کشمیری ہزار کی عزت لوٹ لیے گھر ساڑ دتا کسی نے کچھ فسا دے نہ कौन जाता है भारत इस्लाम पर फर्ग होता है भारत इस्लाम जो होता है अपने घर अमरीका बढ़िया खड़ा है कश्मीर बने खड़ी अमरीका इंडिया इंडिया का कंजर का खड़ा क्या घर है जिसे इंडिया का कंजर भी नच रहे یہو جہاں لائن آئے لا گل سمجھ آئی ہے آرام خدا کی قسم روپیہ دینا دور کیمت کے جب یہ بہمان لانسی پہنچیں گے خدا کی مار میں چادروں پر سوا لاکھ کشمیری مزلوموں کے خون کے نشانات ہوں گے اور کھا لے کے تعینات کے میں کیسے یہ بندے میرے من میں نے کیسٹ بھری ہے آج سے کئی سال پہلے اس کیسٹ کا غلوان ہے دے کشمیر کی شرعی و سیاسی حیثیت اللہ کی مہربانی سے یونان دے لینا دند پہن کے رکھ دیں گے آج تک جواب نہیں بن سکے تو جن مجاہد کشمیری نے وہ کیسٹر لائے گئے تھے اور مجھے بتاؤ اور کام خراب کرے گا خدا کی قسم کر کے میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی مائکل آ رہا ہے کوئی مفتی آ کا کی بات کو توڑ کر سات کرے میں اپنی خدم کرم کرا دوں گا اگر نہیں ہو سکتی تو میں اتنا دور کروں گا خون خراب ہے دہشت گردی کرنے والوں اسلام کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں اسلام وہ جہاد کرتا ہے جو مولا علی کرتے رہے اسلام وہ جہاد کرتا ہے جو حضرت فاروق کے آدم کرتے رہے وہ جہاد اسلام کا حکم کرتا ہے تم کون تو مجھے بناتے یہ درختیں कर बम मार देना उधर बम मार देना कोई जहाज नहीं है वो एक उठामा है जिसका नाम वो पता नहीं छलावा है मैंने तो छलावा लग रहा है, है, है वो छलावा ही लग रहा है वो जनाब की कैसा जहाज है खुद में और लोगों को मरा रहा है इस्लाम जब लड़ता है तो छुपा नहीं जब छुपा है तो लड़ता नहीं बात की समझ नहीं आई एक قتل کیا تھا جب گرفتار ہونے لگے میری گرفتار ہو جاتا بتاؤ غازی الدین چھپے تھے اگاروں میں بیٹھ کر شرارتیں کرنے والوں تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم پہلے چاہتے ہیں ہماری قوم کی تربیت ہے ہم اپنے دین کو दिन पर चले हमारे घर में नबी सरकार का नाम लाफल लो, हर बंदा अपनी बहन नू अपने पुत्रा नू नबी सरकार दो, दीन दे फिर नाला रास्ता करे है? आप बेगैरती यूदी मनसूबे जिन्हें भी इन्हें तालीमी सैताली इनसे पत कर इनको ठुकरा कर अपने घर में जब दीन नाफे उसके बाद फिर तुम्हारा दूसरा मरला होगा दीन को आगे फैलाने का आगे पहचाने का یہ کام جب پورا کرو گے اس کے بعد نبی پاک کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کا کام تمہارے صحابہ کرام نے تو ایسے اجتماعی طور پر مرغیوں اور جانوروں کو آٹومیٹک مشین کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے اور صاف وغیرہ مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ مشین نار ذبح کرتے ہیں مراد اللہ اکبر پال تو سکتی سے حلال ہو جانا تو ہو جانی ہے تھوڑی حلال ہو جائے گا لے پڑ دے یا مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بول سکتا ہے دیکھیں نہیں جی وہاں مسجد مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا مسجد سے باہر بول سکتا مسلمان ہے مولوی خلاف مسلے سارے خلاف ماڑا پہلے پہ جائے مولوی خلاف چاہیے کی خیال ہے باقی مور مسلمان کون دیر مور بھی لگا جائے جی میں شریعت ہزور بھی مولوی واسطے میں سارے واپس حور سر یاد رکھنا جو آرام ہے وہ مسجد میں بھی آرام ہے مسجد سے باہر بھی آرام ہے تو میں کیا ہوا مطلب मैंने कहा कैसा मुसलमान है मुसलमान आज है तो हर थोड़ी जायज होगी वो नाम बुरा दो मुसलमान की दुनियादारी हजरत बाजार में जाते थे बाजार में जाते थे दुकानदार में जराना मोदी सरकार की शरीय के मुताबिक जानना है मैं आता जानना फिर जा جی انہیں آنا نہیں جانتا آپ نے سوچا چکی پر جب سے ہم نے دین کو مسجد میں رکھا بازار آداد مسجد میں رکھا تو ہسد میں رکھا تو جا سکتا دین مسجد میں رہے تو تب سے ہم مسلمان مل رہے مسلمان وہ کو کا طریقہ نہیں کرتا وہاں پہ چلے شکایت کرنا گیا سام لے کے تمام استعمال پڑھنا نہیں جواب سلام اور کریے جو نماز نفل تسلی تراوی کے درمیان ہی تشوب کو آدھا پڑتا ہے آدھا تشود پڑھیں گے نسل تسلی پراوی اگر آدھا پڑے گا نماز ہو جائے گی لیکن مست یہ ہے کہ پورا چاہے خطیم والم قرآن مجید کا سبق سنتے وہ قانون انگلیاں ٹھوستے اور سبق نہ سنے یہ کوئی سمجھ نہیں لگتی بھی تصا جی؟ کہڑے امام کے مسئلے پہ پوچھ لیجیے یہ ہو جائے امام تو میں نے نظر آیا کسی پاس ہے کیا ہے خطیم کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہونا چاہیے قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے اگر اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نماز کا حکم قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس کی نماز میں خلام نہیں ہو سکتا وہ بھارت ہو امام تو ہو سکتا ہے اس امام کی جو شرائط ہے وہ اس میں پوری ہونی چاہیے شرائط وہ پہلو ہیں امام وہ شرابی پوری ہونی چاہیے نماز کا حکم ڈیڑھ سو بار آیا ڈیڑھ سو بار آیا جن بار آئے ایک بارہ بھی نہیں جانا مارے گیری سن میں این بار نماز کا حکم میں آیا تین پھر رب نی پوچھنا کن بارہ نماز کا حکم پاریا ربے ہے کہ پڑھنا رہا سلاد نماز جماعت نہیں. جماعت ہے. کوئی جائز نہیں نماز نماز تصویر ہر بندہ خود پڑھے اور وہ او بھی اس نظریے پڑھے گا اس نظریے پڑھے کہ میں شریعت پوری کرنی ہے اردو فرد سارے پورے کرنے گا نماز نیانا. نیانا نماز پڑھ کے جانا میں چڑکیا پہ جیسے مراد لائن لگی سڑکیاں بابے سکار میں لگ جائے آپ جی وہ سال پورا جیسے مل جائے گا مڑ ایک لگتا ہے اگلے سال بولنا چل بو بابا سرکار ہوسین پاک میرے نانے مدینوں کے تاجد اپنا خون مبارک جس بھی پیچھے ہو رہے وہ پوچھا جنت نہیں سوچی سمجھی کر ایسی نیت گنتی لگنے کا مسئلہ دے کہ تو دا بے بے. بے نبی پاگ سرکار پوری ہوے کرنے دی کوشش کرے اپنی سر دردی لانے لا کے پھر اس موڑی کو دروازہ مبارک تو نبی پاک سکار دا گزر ہوا جتوں آٹا دا گزر ہو گنتی کا ہے جس طرح سکار بچہ مدینا چلتے رہ نہیں دروازے کیوں میں مدین کی گلی بھی ری ایسی سرکار جنگت لبنی ہے نا مدین بے گرکری ہوں وہ کلام پڑھن دیا جنت فری ملتی پہ مٹھی ہونے کڈے پیسا بلے بلے فری ملتی پہ سابا شادی رکھا جس پہ سانو فری لبی ربنی فری عبادت کی نہیں ساری عبادت کی عبادت کی سانو ہے وہ کسی بھی نہیں لیکن سانو تو لوڑ ہے سنو تو پھر سمجھ لاچا تھوڑی تو میں دمتا ایسی ناچ سننا آرام ہے ایسی محفلوں میں جانا ہے یاد رکھنا محفل ناسا ہوج تو بعد میں بغیر ٹک ڈنگ جاؤن کھول شام رب ربو آخر گے اسی نہ کچھ سگ جایا گا ویکی رب دے لگ گے میں وہ پیار کرے گا تگر لگ جا گا توں بھی مگر بھی مگرو دی لگ جائے کہ میں رولی لائٹ ہے کتابیں پہ رب ایسی اتنا بہ لاب تم تسلیم نفس نفسی کو کرنے ہو گئے مدینوں تاج داخ سب کا فرماندھر مزود سکا واٹھ سکتا وہ کیا ہے جیسا دور کی؟ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے اس کا قدم کیا جائے ماں پہ نہ کرے ماں پہ عزت لائے تو ہو سکتا ہے اسکول پڑھیا ہوگا تو ماں عزت نہ کرے ہو سکتا واہ بھائی واہ جی ماں پہ لما پا کے نہ <سلام> کی ہوا تنا چکی لگ میرے کو آ گیا مطلب میری پرو میں پڑھایا کی آیا گلام پتا میں پایا میں میں کوی تو میرے استاد اور لما لما پا کے سکرول کروے پائی فروہ کا واقعہ پروفیسر لما پا کے مل سڑک کے اتنے آ شکاؤ کی رکھی نور ہے نور چاہا ہے بتی ماری استاد روشنی جنی پی استاد چھٹاؤ تو نہ برادو جنہیں استاد ہے استاد کا ملتا ہے باسی سر لڑا عوام اس مخرص کا مخرج صحیح طور پر نہیں ادا کر سکتے اللہ کے نماز, نماز ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ کو اس وجہ سے زواد پڑتے ہیں کہ وہ بریلویوں کی مخالفت میں ہیں تو اس بنا پر بھی پڑھتے جاتا ہوں ازان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں حجر ازان بھی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے سنتا ہوں مغرب بھی اذان ہو جائے اس کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے فرداں تو بعد نفل مسجد میں پڑھ سکتے ہیں ادان کے بعد کور کے اوپر خبر کی اوپر قرآن پاک کرنے کا نہیں بالکل جائز ہے لیکن اجرت تحق کرنا جائز ایسے پڑا گیا یہ جائز نہیں دی اون جو خدمت کر دوران دو دو اپنے آپ کرنے والی سواد ہوئے گا پڑھنے والے لیکن اس طرح پہلے منگ لینا اجرت جیسے نات خاندنی بھی ہزار روپیہ دس ہزار کرے لینا چشتی ہے आ? जो जब उजरत मेरे नहीं खरीदी सरकार भी اگر سے پہلے درود درد نہ پہلے تو ہم ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی سے ازان کہنے کے بعد درود پڑھتے تھے اور اذان سننے کے بعد بھی سننے والے درد پڑتے تھے یہ حدیث نے رہا پہلے کا مسئلہ تو جب بعد میں سنت سے ثابت ہے بات نہیں سمجھ آئی بعد میں हदीर से साबित है कि सहाबा परते थे और दिल तो पड़ते थे तो जो पहले नहीं पढ़ते उनसे हम यह कहते हैं कि तुम बाद में जो तुम बाद चुनौने बढ़ गए तो फिर सरकार का मतलब है जरूर बाकी दलील अच्छा पहले इस वास्ते सरकार देने تھوڑے کو شہر کریے رہ گیا پہلو پا لے تو پا لیے آخر ماسے سلاد ہوئی رہا مسئلہ اگر کوئی پیسے حضرت بلال نے نہیں پڑھی تو میں خود سے پوچھوں گا حضرت بلال روڈ کے استبار میں کام آئے کریے بھی آرام ہے حضرت بلحال لشکر ہے تیبہ کے مرکز میں کب گئے تھے پھر یہ بھی آرام ہے یہ شریعت تمہارے بات کیا جس کے لیے چاہتے ہو جو کچھ ہم کر لیتے ہو ہمارے لیے دلیل کسی شہادی کا کوئی کام نہ کرنا نہیں ہمارے لیے کام ہے یہ قرآن اور شکل میں ہمارے پاس جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے شریف پڑھو گرو شریف پڑھو جب اللہ فرماتا ہے تو نہ اللہ نے وقت کیا ہے کہ اس وقت پڑھو اس وقت نہ بارال بلے بلے کا नजर नहीं आया नजर के नमाजा हो बहुत सड़के जावा बरीको एनख पता नहीं कथो लाया गई ایسا کرو پیٹ کے چلو کسی کو بچوا ہی لے ان مشینو اسے پاس کساتے کرا رہے دو جمے لائے دوانے شدہ نئے نئے موضوعات حقیقت ایسا موضوع ہے بڑے جو ہے نیڈر سے پوچھو کہ بتاؤ کتنا اگر بتا دیا کرتا ہے اللہ کے کرم فضل سے بزرگا جہاں سے یہ پورا نوجوت یہ دونوں کام ہوں رو بھی پہ آج جانم, جانم بھی کرنے جانم نیت کرنے سارا है سارا کچھ بندوبست روحانی کتاب بھی ساتھ اور جسمانی کتاب ہی دونوں کیا دے الحمدللہ ایسا روزہ رکھا جائے He is referred to as the question from the The As ابھی بھی बैठने देना ना ना ना ना इस कहना मतलब ये सारे इबादत करवत बोल रहा है या इलामा मास्टर का स्मरण कर तुम गए तो पता बात जो होला कनेक्ट है भाई ये दिमाग तेरा चल रहा बड़ा बड़ा या इलावे के हवाले से अवगत तो जा یار بابا سلام سلام سلام بتا تو حکایت من ہے یہ ذکر ہے محبت اپنا جائیں نا یہ ذکر لائک کرنا اگر کر دو یار لا یہ پار کو مدينه سے بتا اگر بتا اللہ کے ساتھ نیت بندا یار لا سلام کرنا نکال لیتے ہیں تمام سلام سلام اپنے خالق کے تم ہی مال ہے استاد ہیں نئے نہیں ہیں